اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْهَوَانِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ الْأَعْمَالِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْهَوَانِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ الْأَعْمَالِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, الله ون دے بنا وشن دودھان محمد وغیرہ سواد منی واسطا دالک وسل فضارك وسلم تسريما كثيرا كثيرا أما بعد صعود بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لن أخيان لهم وإن الله لما المحصين وقال تعالى ويأدي من يليم صدق اللہ اللہ و و من او متم تو سب جیسے اللہ کو یہ منظور تھا یہ دین اسلام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی دونوں جان کی کامیابی کے لیے ہے اور فلاح و بہبودی کے لیے ہے اور دنیا کے تمام انسانوں کی انفرادی اجتماعی شخصی قومی ملکی ملی جتنے بھی مسائل چھوٹے اور بڑے ہیں معاشی معاملاتی اخلاقی جتنے بھی مسائل انسانوں کے ہیں ان تمام مسائل کا حل اس دین اسلام میں ہے اس کے بغیر دنیا کے انسانوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہاں چاہے وہ کوئی بھی ہو کتنا پڑھا لکھا ہو کتنا مالدار ہو کتنی بڑی طاقت کا محدود و مالک ہو اور جس زمانے میں اس دور میں جہاں نہیں بھی رہتا ہو یہ بات اللہ کی دفتے طے ہے اگر یہ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے تو اسے دین اسلام زندگی میں لانا ہوگا ہاں ان دین اللہ ان اسلام اللہ کیا کوئی سکہ قابل قبول ہے تو دین اسلام ہے اس کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوگا چاہے کوئی بھی ماتا پوت ہو سفید ہو یا کالا ہو اور میرا ہو یا آج ہو اور میرے بھائی اور کسی ملک کا رہنے والا ہو اور کتنا ترقی کا دعوے دار ہو اس کے مسائل اس دین کے بغیر حل نہیں ہوں گے تو چونکہ یہ دنیا میں دنیا کے تمام انسانوں کی ضرورت ہے تو یہ دین اسلام قیامت تک باقی رہے اور دین اسلام انسانوں کی زندگی میں آتا رہے اور یہ دنیا کے انسانوں کی زندگی میں باقی رہے اس کے لیے اللہ تعالی شاہن نے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین مدین عطا فرمایا اور اس کو دے کر بھیجا وہاں اس دین کی بقا کے لیے اس کی محنت کو بھی آس دس کو اطا فرمایا آپ دین اسلام بھی لائے اور دین اسلام کی زندگی میں آنے کی محنت بھی لے کر آئے اور اس محنت کو جیسے اللہ کے نبی نے اپنی امت کے ہر فرد کو دین دیا ہاں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دین کی محنت عطا فرمائی اپنی زندگی میں جیسے آپ نے امت کو دین سکھایا عملی طور پر کہ ہر فرد امت کو عملی طور پر دین سکھایا اور دن بچلنا سکھایا ایسے آپ نے اپنی حایت بجے با میں ہر فرد امت کو دین کا دائل بنایا اور دعوت کی عظیم محنت بھی سکھائی اور اس دعوت کے عظیم محنت میں جو جو گھاٹیاں آتی ہیں ان تمام گھاٹوں سے پار کر کے انہیں میں سوچتا ہوں یہ محنت کی تمام لائنیں اور اس محنت کے تمام تقاضے ایک ایک فور کی عمر کو سمجھائے گئے دور صحابہ میں آپ کو جہاں ایک صحابی عبادت گزار اللہ کے جین کے علم کو سکھانے والا اپنا تسکیا کرنے والا ملے گا وہاں ہر صحابی اللہ کے دین کا دائی ملے گا ہر فرق کو دین کا دائی بنایا گیا اور دین کی محنت میں انہیں لگایا گیا اور اللہ کے اس دین کی محنت کو جس قربانی کے ساتھ کرنا چاہیے اس قربانی پر اس امت کو اٹھایا گیا جیان. ہم تک یہ دین اب تک کیوں پہنچا اسی سے پہنچا ہے اور جب تک مسلمان اپنی عبادت کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ اپنے تزکیہ کے ساتھ اللہ کے دین کا دائر رہا اس کی زندگی میں یہ اپنے اعمال اور دینی زندگی میں بھی ترقی تلق... کرتا چلا گیا اور اس کی نقل و حرکت اور محنت کی بنا پر یہ دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچتا چلا گیا हाँ. اللہ تعالی شاہوں نے قرآن پاؤں میں نفر فی سبیل اللہ کا تقاضا ہر فرد امت سے کیا ہے اور اس کی باقاعدہ ترتیب سمجھائی ہے کہ کیسے تم نفر فی سبیل اللہ کی محنت کو زندگی کا زندگی کی ترتیب میں داخل کر سکتے ہو اور ہر فرد امت نفر فی سبیل اللہ کیسے اختیار کر سکتا ہے وَمَا كَانَ علی نفروق آفا تمام کے تمام ایمان والے ایک ساتھ نفر کی صلی اللہ میں نہ نکلے لیکن ترتیب کیا رہی ہے جی؟ فلولہ نفرا مین پلو فرقل میں ہم <تَعِفَا> ہر فرقہ ہر جماعت ہر قوم ہر خبیلہ ہر جگہ میں جو امت کے مختلف طبقات میں ان میں سے ایک جماعت اللہ کے راہ میں نکلے یہ باری باری ہے یہ بات دیگر اور اس کو عملی طور پر اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو سمجھا سکھایا ہاں محاجر انصار یہ دونوں کے اندر بھائی چارجی اللہ کے نبی نے پہن دی تو مہاجر انصار نے مدنی زندگی میں اس بات کی تفتیق عملی طور پر چلایا کہ اگر دو بھائی باغ میں اور دو بھائی کھیتی میں ایک بھائی حضرت رسول شاہ کی خدمت عرقس میں مسجد ندی اللہ شاہجیہ الفاطہ میں دن گزارتے تھے دوسرا بھائی اپنی دنیا کے کاروبار اور اپنے باغ کی نگرانی کرتے تھے یہ اللہ کے نبی کی خدمت نہ رہ کر سے سیکھتے تھے دین سمجھتے تھے دین کے تقاضوں پر آنے والے مہمانوں کو خدمت کرتے تھے جو سیکھا ان کو سکھاتے تھے مستقل نظام شام کو وہ بھائی گھر آتا تھا اور یہ بھائی حضور کی خدمت میں رہ کر گھر جاتا تھا اب یہ شام کو دونوں بھائی گھر میں جب جمع ہوتے تھے تو یہ بھائی جس نے اللہ کے بھائی نبی کی خدمت حفظ میں رہ کر جو دین سکھائے کی باتیں سنی ہیں سمجھی ہی ہے اپنے بھائی کو بتاتا تھا کہ آج کی مزلس میں اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھائی یہ بات ہماری اب اگلے دن وہ بھائی جو کھیتی میں گیا تھا وہ زیادہ تھا مسجد میں اور یہ بھائی زیادہ تھا اپنے باپ اور کھیتی میں ہاں وہی ترتیب اب باہر نفر بھی شبیلہ کی بسمجھائی جا رہی ہے کہ امت کے افراد اپنی ایسی ترتیب بنائیں کہ ہر فرقے اور ہر جماعت میں سے ہر خاندان میں سے قبیلے میں سے ہر علاقے سے ایک جماعت اللہ کے راہ میں نفر فی شبیلہ اختیار کرے اور نفر فی شبیلہ کیوں ہے تفق وف الدین تاکہ دین کی سمجھ تفق فی فدین حاصل کرے تفق فی فدین کے معنی یہ ہیں کہ ہر موقع پر جو اللہ کا حکم ہے اس میں سے کون سا حکم اہم ہے تاکہ اس کو پہلے کیا جائے اس کے معنی ہے ہیں فی ادین کے دین کے مسائل کی جزیات کو دماغ میں جمع کرنے کا نام فقیر نہیں ہے فقیر اس کو کہیں گے جو الحم فل کو سمجھے اور امت کی رہبری خت کرے الحم فل ہے تو تبقو سے دین نفر فیصل اللہ میں مسلمان حاصل انسا، انسا، کرتا تھا آج تو مسلمان تو دین کی سمجھ آدت بھی حاصل نہیں ہے کہ کلمہ یاد کرے کسی کو کوئی چیز دے تو کون سے ہاتھ سے دے اتنی بھی سمجھ میں نہیں ہے ہاں خدمت کرے تو خدمت کس طرح کرے سمجھنے آج نہیں ہے ہاتھ میں پریٹ لے گا اور دیکھے گا ہوں چاہے جس کے کپڑے بھی بڑے گڑے چل ہو جائے گا. دو ہاتھوں میں دو دو ہاتھوں میں دو پریٹ لے کے نکلے گا خدمت کرتا ہے ایک آدھ سے رقاب میں رکھے گا دوسرے ہاتھ سے دوسرے کے کپڑے خراب کرے گا کوئی سمجھ نہیں ہے دسترخان پر بیٹھا ہے اتنی سمجھ دی ہے میرے دسترخان پر علماء ہیں مشائق ہیں بڑی عمر کے ہیں مجھے کھانے پہلے شروع کرنا چاہیے پہلے ان کو شروع کرنے دینا چاہیے سرکومی اکل ہے کھانا آئے کیوں شروع کرو ایسا نہیں ہے سب آداب اللہ کو سکھائے بات سمجھ میں آئی نہیں آئے اللہ سمجھا ہے سبق کو پھر دن نفر کو سبھی اللہ اللہ رحم ہے حرکت میں رہنا ہاں جو پانی حرکت میں رہتا ہے وہ پانی گندا نہیں ہوتا وہ پانی صاف ستھرا رہتا ہے ندی میں جو پانی بہتا رہتا ہے نا کیسا چوکا ہوتا ہے کاش جیسا اور وہ پانی پاک بھی رہتا ہے خود پاک رہے گا بہنے والا پانی نا پاک پاک اور پاک کرنے والا بھی رہتا ہے وہ خود بھی پاک ہے صاف ستھرا ہے اور جو بھی اسے استعمال کرے گا اس کو پاس کر دے گا ایسے ہی اللہ کے دین کی تشویش اللہ نے قرآن میں اور حدیثوں میں پانی کی دی ہے کہ دین کی مثال اللہ کے بائن بھی فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ لے کر آیا اس کی مثال پانی کی ہے کون سا پانی آسمان سے برسنے والا پانی ہے آسمان سے جو, جو پانی برستا وہ پاک ہی پاک ہوتا ہے صاف ہی صاف ہوتا ہے اور وہ پانی جب برستا ہے تو کسی کو تمیز نہیں کرتا ہر غریب مالدار ہر انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ بولو ہاں ایسے ہی اللہ کے دین کی مثال ہے کہ اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے ہیں اور جریل میں نبوت لے کر آئے انسانوں کی رہبری کے لیے اس کی مثال تو بارش کی طرح ہے جو ہر ایک کو نفا پہنچائے گا اور کیسے بغیر پانی کے زندگی نہیں ہے ایسے بغیر اللہ کے دین کی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جتنی اہمیت زندگی میں پانی کی ہے ہے نا بلکہ پرانے پاک میں اللہ نے صاف فرمایا کہ پانی اللہ نے ہر چیز کی حیات اور زندگی کا ذریعہ بنایا ہے ہاں تو جتنی اہمیت پانی کی انسانی زندگی میں ہے اور انسانوں کی ضرورت کس کتاب کس سے ہے اتنا ہی اللہ کا دین اور وہ علم الہی اور دین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ہر انسان کی اتنی ہی ضرورت ہے ہاں اور جتنا پانی حاصل کرنا آسان ہے اتنا اس دین کا حاصل کرنا بھی آسان ہے بشتے کا آدمی حاصل کرے ہاں بازاروں میں گپے مارنے سے یہ دین حاصل نہیں ہوتا ہاں کروں میں بیٹھ بیٹھ کے میں دوستوں باتیں کرنے سے दिन حاصل نہیں ہوتا یہ دن تو اپنے ندی کے طریقے پر ہے بھائی ہے جمان نہیں بیٹھا اب نہیں ابھی تو تو آگے بیٹھا ہے دوست اتنا چک بھی گیا نہ بولتا میں ہوں نہ پیاس مجھے لگی یہ کیسے سمجھداری کی بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ جو جا رہے ہیں حضرت کو بٹھا دو یہ تو بالکل سمجھتے ہی نہیں ہے یعنی کیسی ضرورت ہے جہاں جرت کرنی چاہوں تو کرتے نہیں جرت کرتے ہیں گناؤ سے بچے کی ضرورت کرو نا تو تمہیں سب کچھ سمجھ لو بات سو یعنی یعنی ہاں اتنی ضروری ہے لہٰذا جب یہ دین اتنا ہی ضروری ہے تو یہ دین کی محنت بھی انسان کی اتنی ہی ضرورت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ارے سمجھ میں آ رہی بات تکری کرنے نہیں بیٹھے ہم تکری تو بہت سنتے اور سنتے رہیے اللہ عمل کی توبیف دے دے ہاں یہاں تو اس لیے بیٹھے ہم ہیں اور اس لیے جمع ہوئے ہیں اور کہنے والا بھی اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ وہ محنت اس کی زندگی میں بھی آ جائے اور ہم سب کی زندگی میں یہ محنت زندہ ہو جائے اس لیے کے بغیر محنت کے اور بغیر جان مال کھپانے کے آدمی کو ہدایت اور ہدایت کا راستہ اور دین نہیں ملتا دنیا تو مل جاتی ہے آہ. آدمی چلتے چلتے جنگل میں چلتا ہے اور وہاں زمین پر کوئی چیز مل جاتی ہے وہ <تصفيق> ظاہرے کے بارے میں آتا ہے کہ ظاہرے کے جنگلوں میں ہیرے پتھر ہیں پتھر ہے آدمی چلتے چلتے چلتا ہے تو وہاں سے ہیرا کے ہاتھ میں جاتا ہے کام ہو گیا دنیا بغیر محنت کے لیے جاتی ہے دین بغیر محنت کے آج اپنے الٹا کام کرتے ہیں دنیا کے لیے محنت ہے کہ دعا کرتا ہے دعا اور جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو کرنا کچھ نہیں کچھ نہیں کرنا بلکہ الٹا کرنا کرنا دین کے خلاف سب کام دعا کرانا ہے گا دعا کریو اچھا اللہ مجھے دعا مجھے ہدایت دے کیسی باتیں کرتا ہے آج مسلمان حال ایسا ہے الٹی محنت الٹی کرے جانا ہے احمد اور محنت کر رہا ہے آپو جانے کی جو گاڑی آپ جانے کی ہے نا اس کی فتح کرتا ہے مجھے دوں جانا کیوں ارے میں یوں ہے تو میں یوں جانا باقی دعا کریے اللہ ہم احمد پہنچا دے تو محنت کچھ نہیں کرنی اور دعائیں کراتے رہنے کی دعا کرنے ہاں ابو طالب کے لیے اللہ کے بھی نہ بہت دعائیں کی لیکن ابو طالب نے محنت ہدایت کی محنت نہیں تھی ہدایت کی طلب نہیں تھی ہاں ورنہ اللہ کے نبی تو چاہتے تھے کہ آخری گھڑی میں بھی آپ کے کام میں یہ کلمہ پڑھ لیتے تو پکا بھی ہو جاتا ہے لیکن نہیں پڑھا آخر میں یہی جملہ بولا کہ میں تو اپنے باپ دادا کے مزہ کروں ہاں کیوں کہ اللہ بہت ہی اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے اسے چاہیے محتاج بن کے آؤ محنت کرو اپنے نبی کے نقش قدم پر دین کے لیے قربانیاں دو تکلیفیں اٹھاؤ اور راتوں کو کب خدا کے سامنے محتاج بن کے مانگو کہ اللہ ہمیں ایمان دے ہمیں ہدایت دے ہمیں اپنے پیارے نبی کے طریقے پہ چلنا نصیب فرما دے یہ رات اٹھ کر محتاج بن کے اللہ کے سامنے مانگو پھر اللہ تعالیٰ جھولی میں دین اور ہدایت ڈالتے ہیں دیکھو بڑے بڑے مودی صاحب کے چھوکرے ہیں لیکن دین کے لیے محنت نہیں دکھ گی تو جائل جھٹ ہاں اور ایک جنگل میں دیہات میں رہنے والا مسلمان اس کے بچے نے محنت کی دین کے خاطر مدرسے میں گیا داخل ہوا تکلیف اٹھائی اللہ رسول اس وار مدین عابد قرآن بنا دیا اس لیے لکھائیو یہ سب سے ایک بات کہی جا رہی ہے جو اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھ کر اپنے اوقات گزارے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں تاکہ اللہ مجھے ایمان حدیقی اور ہدایت کا ملم اور اپنے دین کی پوری سمجھتا فرما دے اور مجھے اپنے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اس محنت کرنے کا ڈھنگ و طریقہ مجھے سکھا اس بات کو دن میں تھام کر نیت کر کے اپنا ہدف اپنا ہدف اپنا مقصد طے کر کے یہاں سے چلو ہمارے مجھے فرماتے ہیں اللہ کی راہ نکلنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی بسترا باندھ کر پیسے جیب میں ڈال کر گھر سے نکل جائے اتنا نہیں ہے یہ تو گھر سے نکلا ہے فرمائے جیسے گھر سے نکلا دکان کاروبار میں کاروبار سے نکلا دوست آباد کی اب مجلسوں سے یہ نکلا ہوں اب اللہ کی راہ میں اپنی جی کی چاہ اور خواہشات سے بھی اپنے آپ کو نکالے ارے سمجھ میں آ رہی ہے ہاں جی کی چاہتے چل رہی دنیا میں ہاں جی نہ چاہ چلو چائے پینے یہ آزان ہو رہی ہے لیکن چائے پینے ہوٹل میں اگر بیٹھے ہیں کام پہ کام چلا گئے ہاں بھی کیا ہوا ارے اللہ کے جی بندے موضوع کی اذان ہوئی ہے اس چاہ کو مار زمین پر جا خدا کی حکم کو پورا کر نہیں جی کی چاہت ہے اب بعد میں جائیں گے یار لوگ اللہ چاہے کچھ نہیں چاہے دوسرا اللہ چاہے کیا کہ میرا بندہ سب کام چھوڑ میرے پاس مزیدہ ہے میرے سامنے اپنا سن جکا ہے ہاں جس نبی نے یہ بات فرمائی ہو قرت نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ کیا کرتا ہے तुम तय कर लो नबीन ने नहीं फनवाया कि मेरी आंखों को ठंडक पहुंचानी हो तो पांच पट की नमाज एहतम से करो और सीख के पढ़ो सही पढ़ो गलत सलत नहीं छोटे बच्चों जैसी नहीं छोटा बच्चा भी नमाज नहीं हो करता रहे इसका मावा भी करता रहे तो छोटे बच्चे बाबा क्या बना छोटा बच्चा लोग बड़े बड़ी बड़ी, बड़ी, बड़ी उम्र के लोग बैठो नमाज खेलता रहे कूदता रहे तो कोई कुछ नहीं गया छोटा बच्चा है इसका बाप ही खेलना कूदना शुरू कर दे तो जरा बोलो क्या नहीं फर्क है छोटा बच्चा नमाज पढ़ता है खेलता है इधर उधर जाता है इधर उधर देखता है तो छोटा बच्चा है इसका बाबा भी देखता रहे तो एक ऐसा आदमी है تو مر نماز سیکھ کر پڑھنا کیسے پڑھنا بولو شرم. سیکھ کر سیکھنے میں شرم نہیں آنی چاہیے ہاں جو دین کے سیکھنے میں شرم کرے گا اور دین نہیں سیکھے گا موت کے وقت روئے گا جیسے کوئی آدمی اس کے پاس ایک لاکھ کا چیک ہے وہ ماشاءاللہ اللہ خوشی خوشی لاکھ کا چیک سمجھ کے لے کے جا رہا ہے میں جہاں وہاں برانے دیا کہ یہ تو بناوٹ ہے نہیں چلے گا تو وہیں چیخ نکلے گی اس کی یہاں کیا ہوگا ایسے قیامت میں ان بد نصیبوں کی نمازیں جب ان کی منہ ماری جائیں گی تو یہ چیخ اٹھیں گے کیا ہوا ہاں سب سے کہا جا رہا ہے چاہے گرمی بنانے گھر آئے ہوں چاہے جو منانے گھر آئے ہوں شادی میں آ جس میں آئے ہوں اگر ہم نے اپنی نمازوں کو صحیح نہیں کیا اپنے دین کو نہیں سیکھا تو میرے دوستوں موت کے بعد انسان کو پچھتا کی سوا کچھ نہیں ہے کہاں رہتے تھے نہیں پوچھیں گے ممبئی رہتے تھے کچھ نہیں کوئی نہیں پوچھے گا اس لیے اگر اللہ نے موقع دیا ہے اپنے اپنے دیہاتوں میں پہنچایا ہے تو دیہاتوں کو اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے دیہاتوں میں رہ کر دن کا عرص کرو مسجدوں کا آواز کرو نبی کی سند والی زندگی سیکھو سکھاؤ اور اپنے, اپنی بستیوں کو مسلمانوں کی بستیوں دلاؤ اگر ہم نے اگر اپنی بستیوں میں ان امال کو زندہ کر دیا اور اللہ کے نبی والی محنت سے اپنی بستیوں کو آباد کر کے ہم اگر میرے دوست اپنے کاموں کے لیے بمبئی چلے گئے تو میرے دوستوں وہاں ہم اپنی دنیا کے کام کر رہے ہوں گے اور یہاں اللہ کے دین کی محنتوں کے ذریعے جتنا دین دنیا میں زندہ ہو رہا ہوگا ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا خدا نہ کرے خدا نہ کرے ممبئی سے آئے ایک ہفتے کے لیے ایک مہینے کے لیے اور, بس اور میں دوستو پستی میں خدا کی نافرمانی کے بازار گرم کر کے گئے اور خدا کی نافرمانی کی جگہ چھوڑ کر گئے اور یہاں میں دوستوں ہمارے جانے کے بعد لوگ جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ رہ کر یہ غلط زندگی سیکھ لی ہم جائیں گے بمبئی اپنے کاروبار میں اور یہ غلط کام اور غلط زندگیاں یہاں گزاریں گے اس کا عذاب بھی ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا اللہ کے بھائی نے بھی نے فرمایا ہے کفاعی جو کسی آدمی کو خیر کی اور بھلائی کی کام کی طرف رہبر بن جائے اور خیر کے کام پر بڑھنے کا ذریعہ بن جائے اس کو اللہ اتنا ہی سواب دیں گا جیسا وہ آدمی خیر کا کام کر رہا ہے ایسے جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ بھی اس بات کو ساتھ دھیان میں رکھے جم جماعت میں ہے نبی والی محنت میں ہے ہم سے کوئی غلط حرکت نہ ہو اگر جماعت میں جا کر بازاروں میں گھومتے پھرو گے لوگ کہیں گے یہ عجیب جماعت ہے ہم اللہ کے دین کی محنت کو ہم بدنام کریں گے اور لوگ دوسرے نئے نئے لوگ کیا سمجھیں گے جماعت میں نکل کر گھومنے پھرنے کی بھی اجازت ہے نہیں جماعت میں جا رہے ہو اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کے بعد نبی کے طریقے پر گزارو ہاں مسجد میں رہو مسجد میں رہو نبی نے جو مسجد میں رہنے کے آداب بتائے ہیں نہیں جانتے ہو سیکھ لو اور اپنے آپ کو مسجد میں اسی آداب کے ساتھ رکھو باہر جاؤ تو باہر جانے کے آداب سیکھو سمجھو ضرورت کی لحاظ کو جانا پڑتا ہے مسجد کے باہر تو اس کی ریاض کے ساتھ چلیں گے اب اور چوبیس گھنٹے جیسے صاحبانے اللہ کے پیالے نبی کی مسجد میں گزارے ہیں ہم بھی اپنے چوبیس گھنٹے ایسے ہی اللہ تعالیٰ میں نکل کر اپنے آپ کو پابند بنا کر گزاریں گے جب اس طریقے سے رہو گے پھر اللہ سے کہو گے اے اللہ میرے بس میں جو محنتیں میں کر رہا ہوں تیرے گھر میں میں پڑھاؤں ہوں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ رہا ہوں گشتوں میں جا رہا ہوں صبح شام تیری رات میں لگا ہوا ہوں نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں تیرے دین کو سیکھنے کی محنت کر رہا ہوں تیرے دین کی دعوت کو سیکھ رہا ہوں اے اللہ میرے بس میں جو میں کر رہا ہوں باقی تیرے ہاتھ میں جو تو کر دے مجھے تو ہدایت نصیب فرما دے میرے دل کو ہدایت کے نور سے بھر دے جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا تھا اہلا وہ مجھے بھی دے دے اب سب کر کے اللہ سے مانگو گے تو اللہ سے بڑا کریم دنیا میں کوئی نہیں ہے وہ تو بندہ ایک دیکھ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو کر دس گنا ساتھ دیتا ہے وہ تو یوں کہتا ہے میرے بندے تو میری طرف ایک بالش بڑھ میں تیری طرف دو بالش بڑھوں گا ایک ہاتھ بڑھے گا میں دو ہاتھ کی طرف بڑھوں گا میری طرف ہاتھوں سے ہی چل کر میں تجھے دور کر لے لوں گا نہ کریب ہے وہ تو اتنا کریب ہے کہ اگر بھول ہو بھی گئی ہوتا ہے انسان ہے بھول ہو گئی بھول میں میں دوستوں جماعت طریقہ کے کوئی غلطی ہو گئی فوراً معافی مانگ لو اللہ سے کہہ دوں اللہ میاں تیرے بندے تو نہیں دیکھتے نہیں جانتے تو جانتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے معاف کر دے تو اللہ تعالی شانو اتنے خوش ہوتے ہیں اپنے بندے سے کہ اپنے بندے کی غلطی کرنے پر معافی مانگی تو معافی مانگنے پر معاف کر دیا اور معافی مانگنے کا سا الگ دیں گے اس کے کی مالک مت کرتے ہو اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں ایک مطلب گنا کیا معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیا پھر کیا تو اللہ راضی نہیں ہوتے سے ناراض ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اگر معافی مانگے گا تو معاف کر دیں گے لیکن ناراض تو ہوئے تو اللہ کو ناراض کر رہا چاہیے راضی کرنا چاہیے ارے بولو تو خر ہاں تو یہ میرے بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور آپ اپنی آپ کو ہدایت کا محتاج سمجھے ہیں ہاں تبلیغ تبلیغی کوئی جماعت نہیں ہے کوئی گروپ نہیں ہے یہ دھوکہ دیا شیطان نے ہاں ہم تبلیغ والے نہیں ہیں او میرے بھیا تو اللہ کے نبی کا امتی ہے اور تیرے نبی نے تجھے تبلیغ والا کہا ہے اور تیرے نبی نے یہ بات کہی ہے اگر تمہیں ایک بات بھی دین کی معلوم ہو اس کی تبلیغ کر دو یہ کہاں سے آئی بات ہے ہم الگ کہاں سے اچھا عجیب بات ہے کہ آدمی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا دنیا کے معاملے میں تو سو کی نوٹ آتی ہے تو چین کو بتاتا ہے کئی ہے کھوٹی ہے کیا دیکھ رہے ہیں سمجھ نہیں پڑتے ہم لوگ کھڑی ایک کھوٹی ہے دین میں کبھی نہیں سمجھتے ہیں یہ کہتے کھڑی ایک کھوٹی ہے یہ کہتے ہیں یوں یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں پانچ کی نماز بھی پڑھتے ہیں یہ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں یہ تو نبی کے سن پڑے زندگی گزارتے ہیں ہم سے تو اچھے بچے ہیں یار یہ تو نکلتے آ رہی ہے کو سوچ تو سمجھے یار نہیں وہ تو کل موت کا پتا چلے گا پتہ بترا کا شفل کو جب تیری آنکھوں سے گرد غبار ہٹے گا تب تجھے پتا چلے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھا یا گلے پر ابھی نہیں پتا چلے گا جس نوی نت کے زمانے میں بات سنوائی ہو کہ جو جان بوٹھ کر نماز چھوڑ دیں وہ ہمیں سے نہیں ہے میرے بھائی اور سمجھنے کی بات ہے سمجھو ہاں عجیب بات ہے جس کو کلمہ یاد نہیں جسے مسلمان کیا وہ نہیں یاد وہ کہتا ہے ہم تو تم, تم الگ ہو کہاں سے الگ آ گئے بڑی سوچنے کی بات ہے یہ بات یہ نہیں ہے دوستو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے حضور کا امت ہی اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے ذمہ اللہ کے دید کی محنت کے ذمہ ہے اللہ کے نبی نے حجت الوداع کے موقع پر ایک ایک فرض امت کو کہا ہے فرض مل کے شاہد جو تم میں سے حاضر ہے وہ میری اس بات کی تبلیغ کر دے جو غائب ہے مجھلے میں دوستوں, یہ جاعتوں میں نکلنا کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ ہمارا بھلا ہوا سبق یاد کرنے کے لیے آہ. اور پرانے پاک میں اللہ نے ہر فرد امت سے مطالعہ کیا ہے ہاں اللہ عنہم دین کی خاطر وہ سب سے پہلے اللہ کے دین کی خاطر گھروں کو چھوڑنے والے ہجرت کرنے والے آج تو جب کہلے آئے کل کو ندی کو جواب دینا کہاں چلے آئے موت میں پتا چلے گا مجھے تیرا تو خمیر میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ تو گھر نہیں رہے گا تو نبی کے پیغام کو لے کر دنیا کے آخری کونے تک مارا مار پھرے گا یہ تو تیرے خمیر میں ہے یہ تو تیری زندگی کا مقصد ہے تو دنیا میں کھانے کمانے نہیں آیا ہے تو دنیا میں مٹی کے ڈھیر قائم کرنے نہیں آیا ہے تو دنیا میں خواہشات کی زندگی گزارنے نہیں آیا ہے تو دنیا میں اپنے باپ داداؤں کے طور طریقہ زندگی گزارنے نہیں آیا ہے جب سے تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ تو جب یہ کہتا ہے سب طور طریقے چھوڑ اور ایک طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کو پکڑ لازم یہ محمد رسول اللہ کیا بنے میرے بھائی اور میرے عزیزوں رونے کی چیز ہے ہاں ہماری نفرتوں سے پڑ گیا ٹھیک کا چمن تیرا مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو بھاگ بھا ہو کر مجھے بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے ہاں یہ کسی میں بیٹھنے والا بھی اپنی موت کی فکر ہے یہ بھی مرے گا ایک دن اس میں بہت ڈرنے کی بات ہے اور دین کی محنت کو زندگی کی مقصد بنا کر کرنے کی چیز ہے تاکہ اللہ ہمیں دیندار بنا دے ہمارے اندر خوف خدا اتنا آ جائے جو اللہ کا خوف ہمیں حرام کاریوں سے بچا دے جو ہمیں ناپتوں میں کمی کرنے سے بچا دے جو ہمیں کسی انسان کو اپنے سمجھنے سے بچا دے جو ہمیں اپنے بھائی پر ظلم کرنے سے بچائے ہے تو مارتا ہے وہ تیرے بھائی جو ہمرد من کر تیرے پاس آئے تو ہاتھ اٹھا ہے تیرے نبی پر اور تیرے نبی کی محنت کرنے والوں پر تو a uh -huh. کی سنت کے خراب ہو وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا کیسے لگتا ہے نماز کا چھوڑنے والا ولی بن بنے والا بن لے گا نبی کی سنتوں کو جباب کرنے والا ولی بنے گا گالیاں دینے والا ولی بنے گا ہم لوگ جب پڑھتے تھے ایک زمانے میں آنند میں تو دمبا ایک مستی ہے ہمارے راستے میں کم آئے تھا ایسا فقیر فقیر اپنے آپ کو کہتا تھا جیسے خواہ بناتا تھا اور گاجر بہتر ہے اور مسلمان اس کو کیا دے بلی ہے بھلی اور اس کے بعد جان لیبر کیا نمبر وہ نمبر دے بے بلی صحیح بات سمجھنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہاں جب ایمان جب ایمان اندر اترتا ہے اور ایمان کی روشنی دل میں آتی ہے تو اللہ اسے فراستی ایمانی دیتا ہے ایمانی فراست اس ایمانی نور اور فراست میں آدمی غلط اور کھوٹے کی اور صحیح اور سچی کی بہت تمیز کرتا ہے نہ کرے اور بات ہے لیکن غلط کو غلط سمجھتا ہے کھوٹے کو کھوٹا سمجھتا ہے ہاں غلط کا ساتھ نہیں دیتا صحیح کا ساتھ دیتا ہے اور صحیح راستے پر اپنے کو ڈالتا ہے پھر منزل تک پہنچ جاتا ہے موت تک موقع ہے موت کے بعد کوئی موقع نہیں دیا جائے گا ہاں موت تک موقع ہے کیا آدمی غلط زندگی سے توبہ کر کے صحیح زندگی کی طرف کا قدم بڑھانا شروع کر دے غلط محنتیں ہیں یہ ایمانوں کی ایمان کے بگاننے والی محنتیں ہیں ہاں دنیا کے بیچ چوبیس گھنٹے پاخانے کے کیڑے کی طرف پڑے رہنا جیسے پاخانہ کا کیڑا دوستو پاخانے میں ہی رہ کے مرتا ہے وہ باہر نکل پاتا ہے اندر ہی ہلکا رہتا ہے اور وہ پاخانے میں ہی مرتا ہے ایسے آج ہمارا حال ہے اس دنیا کی کمینہ کے بول بولتے اور اس دنیا کی کمینہ کو کمانے کے چکر میں نہیں میں دوستوں نہ سچ نہ جھوٹ کچھ نہیں نہ ہمارے خدا, خدا کے حکام نہ نبی کا طریقہ دنیا کے کمانے کے چکر میں پڑیں گے اسی دنیا کماتے کماتے وہی مرتیں گے اس میں تو, تو کہیں اس دنیا کی کمینا سے نکلو جیسے صاحبہ نکلے اور یہ اللہ کو دیکھتے کہاں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہو رہا کہاں دفن ہوئے کیوں دنیا کے لیے نہیں اللہ کے دین کے لیے نبی کے نبی کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اور وہ میں سوچا کہ ہمارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکے میں اور آپ کا روزہ بنا ارے کہاں بولو مدینہ منورہ میں مکہ سے مدینہ منورہ کتنا دور ہے چار سو چار سو اوپر ہے وہ یہ اللہ کے نبی کا روزہ اس مسلمان کے بچے کو کیا کہہ رہا ہے یہ اللہ کا نبی کا ہوگا اس مسلمان کو یہ کہہ رہا اگر تے اپنے نبی سے سچی محبت ہے تو تھی تو اپنے نبی کے نقش قدم پر اللہ کے دین کے خاطر محنت کرتے کرتے اپنی خبر اپنے وطن کے باہر بنا یہ کہہ رہا ہے میں گھر میں اللہ کے نبی کے روزہ اٹکا جاؤ ہمیں گھروں تو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے وہ سو حضرات صحابہ نے جب اس بات کو سمجھا کہ پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر کے نکلے پھر آپ اپنے گھر کی نہیں لوٹے بلکہ اللہ کی راہ میں جہاں گئے وہی پراد دفن مدینہ منورہ میں تو صحابہ نے بھی اس بات کو لیا ہم بھی اللہ کی راہ میں جا کر کہیں نہ کہیں نہ اپنی خبر بنوائیں گے چاچے جو مورخین دیکھتے ہیں صحابہ کی جماعت تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہزار یا ایک لاکھ تینتیس ہزار کی وہ جماعت تھی صحابہ کی جو اللہ کے نبی کے دنیا سے لے جانے کے موقع پر تھے فرمایا اللہ کے نبی دنیا سے جب تشریف لے گئے تو صحابہ اللہ کے دین کے خاطر اپنے آپ میں بھائیوں اللہ کے راہ میں نکل گئے یہاں تک کہ اپنی قبریں دنیا کے مختلف کوڑوں میں کو جا کے بنا دی ہدایت کے بیچ بن گئے مورخ لکھتے ہیں کہ تحقیق سے اس بات کا پتہ چلتا ہے بارہ ہزار کے قریب صحابہ کی خبریں حجاز مقدس میں ہیں باقی سب اللہ کے نام ہے ہاں یہ ہے ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے نبی کے نقش قدم بھراؤ جس محنت میں اللہ کے نبی نے اپنی ذات مبارک کو ٹھگایا ہے اپنی جان مال کو لگایا ہے اپنی آل اولاد کو لگایا ہے اپنے صحابہ کو لگایا ہے اس محنت میں تو بھی اپنے آپ کو لگا کھٹ کے حاضر دنیا کے جی خاطر بہت تھکا تو اور دنیا کے جی نیچے تھکتے تھکتے ذہنی ہو گیا تو مت بوڑھ آ لوٹا اپنے نبی کیبی کی محکے لوٹا دیکھ پھر خدا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے خدا تیری ضلع کو اسے بدلے گا خدا تیرے خوف کو من سے بدلے گا اللہ تجھے دنیا میں امامت کی زندگی دے گا اور دنیا میں خدا تجھے چمکائے گا اور تیری نسلیں ساتھ ساتھ پشتوں تک کی خدا زندگی بنانے کا فیصلہ کرے گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں نبی کا وفادار بند بیوی کا نہیں نبی کا وفادار بن اللہ کے دشمنوں کو وفادار نہیں نبی کا وفادار بن پھر دیکھ اس کی محنت ہے اسے سے بھائیوں جو چاہے گھر جانے والے ہوں چاہے اللہ کے راہ میں رہے سب سے یہی بات ہماری ہے گھر نبی کا وفادار بن کے جا دکان پر نبی کا وفادار بن کر رہے ملازمت پر نبی کا وفادار بن کر رہے ایک بات تو یہ ہے جو ہمارے بھائی جن اللہ نے قبول کیا تو پھر بڑی خوش نصیب لوگ ہیں بڑے سعید لوگ ہیں انہیں اپنی سعادت کا اندازہ تو موقع کے بعد ہوگا میرے نبی نے اس بات کو فرمایا ہے من منتشب بہار قومی جو جس کی مشاورت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جب اللہ اپنے نبی کی لیوا الحمد کے نیچے جب ہمیں اٹھائے گا تب اندازہ ہوگا کہ نبی والی محنت پر جان مال کھپانے سے اللہ نے ہمیں کیا ادا فرمایا ہاں منتشر بہادر من ہوں اس نے بھائیوں اس محنت میں اللہ نے جب نکالا ہے خوب قدر ہو اور خوب اپنے آپ کو پابند بنائی ہو اور اپنے آپ کو مسجد کی چار دیواری میں پابند کریو مسجد سے صرف آپ کی ضرورت کیوں نکلنا اور ضرورت میں نکلو تو جتنی دیر ضرورت کہیں اتنا وقت باہر نہ ہو ہاں پیشاب کرنے باہر نکلے تو پیشاب تو وہاں مسجد میں اس کا پیشاب خانہ موجود ہے باہر نکلے پیشاب کا جلد باہر جا کے کھڑے ہو گئے نہیں پیشاب کیا ضرورت پوری ہوگی سیدھے مسجد میں آؤ مسجد کے باہر نہ جاؤ مسجد کے باہر ایمان ایمان کو ختم کرنے والی اور ایمان کو جلانے والی اور ایمانی نور کو ختم کرنے والی پوری فضا ہے گنا ہے گناہوں کی ما, ما ہے. باہر میں جاؤ مسجد میں رہو ہاں مسجد کے باہر کہاں جانا کہ گشتوں میں جائیں گے اللہ والی محنت کے لیے جائیں گے جب نبی کے والی محنت کے لیے جائیں گے تو نبی والے طریقے میں جائیں گے مسجد کے باہر جہاں نکلے اپنی نکاح کو نیچے کریں گے کیونکہ اللہ نے اور اللہ کی نبی نوی بات فرمائی ہے اب نکاح کو نیچے رکھو ادھر ادھر نہ دیکھو ادھر ادھر دیکھا کہ شیطان اپنا کام کر جائے گا ہاں نیچے دیکھو گے تو شیطان کا بس نہیں چلے گا اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے نیچے دیکھو زبان پر اللہ کی یاد کرو تصبی پڑھو دروشی پڑھو سبحان اللہ الحمد پڑھو یوں آتا ہے جب مسلمان اللہ کی ذکر کے ساتھ چلتا ہے نا تو یہ ذکر اس کے لیے خلا ہو جاتا ہے حفاظت کا اب شیطان سے اس کی جاتی ہے اور جب تک اس کے ہوٹ اللہ کی یاد میں ہلتے ہیں اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ہمیں اللہ کے ساتھ لے ہے ہمیں اللہ کی حفاظت میں رہنا ہے لہذا مسجد کے باہر نکلے کے فوراً ذکر سے شروع کر دو نکا کو نیچی کر دو ہاں اور جب کش پورا ہو جائے مسجد میں آ جاؤ مسجد میں آ اپنے کام کام میں لگ جاؤ دشن میں جانا ہے اور کاموں کے لیے نہیں ہاں ہاں بہت کھا لیا بہت پی لیا ہوٹلوں پہ بیٹھتے بیٹھتے برباد ہو گئے جس نبی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ بستی میں سب سے بری جگہ بازار ہے شر کی جگہ بازار ہے اور خیر کی جگہ مسجد ہے جتنا مسجد میں آمان میں لگے رہو گے اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو صاف کرے گا اور ہمارے دل میں خدا خیر اور بھلائی اور اپنی اتحاد اتحاد کا جذبہ خدا فرما دے گا اپنے امیر کی اٹاد کے ساتھ رہی ہو اب تک تو نفس کی غلامی میں ہم ہیں جو نفس کی غلامی سے نکلنا چاہتا ہے وہ اللہ قرآن چار مہینہ شلہ جو جا رہا ہے یا تین دن جا رہا ہے اپنے آپ کو اپنی جماعت کا جو ذمہ دار ہے مشورے سے جس کو بنایا ہے اس کی اطاعت میں لگ جاؤ اس کی پابندی کرو اس کی بات کو مان کر چلو اس کیجازت اجازت سے کام کرو جو آدمی اپنے امیر کی اطاعت کرے گا اللہ اسے شہ نفس اور شیطان کے مکر سے نکال دے گا شیطان اور اس کے مکر سے عبادت ہوگی امیر کی اطاعت سے جو امیر کی اطاعت کرے گا اسے اللہ اپنی اور رسول کی اطاعت کی توفیق دے گا لہذا جماعت میں جاؤ تو میں دوستوں اس جماعت میں جس کو امیر مشرق سے طے کیا ہے اس کی اطاعت کرو مسجد میں اپنا وقت گزارو کہاں وقت گزارنا ہے بھائی بولو مسجد کے مارو اللہ کے گھر میں اللہ کے دربار میں ہمارا وقت گزرے گا مسجد ہدایت کا مرکز ہے اللہ ہدایت دے گا اللہ کے بے نبی نے فرمایا ہے جو مسلمان مسجد کا عادی ہو اور اپنا وقت مسجد کا گزارتا ہو زیادہ اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو ایمان ملے گا مسجد میں اپنا وقت گزارنا چاہیے اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ رہنا چاہیے اور مشورے سے چوبیس گھنٹے کا ایک نظام بنا لو تو ہم تمام بیٹھ کر چوبیس گھنٹے کا نظام بناؤ بھائی تعلیم کب ہوگی جی? بھائی کش کب ہوگا بھائی عموم بیان کب ہوگا یہ سب چیزیں سوچ لو بڑے خصوصی ملاقات میں کون جائے گا اس بستی میں یہاں کے چودھری دنیا کی لائن کے بڑے لوگ اور یہاں اگر علماء کلام ہے تو ان کی زیارت کرنی ثواب کی چیز ہے ان کی زیارت کر لیں حافظ صاحب کی ملاقات کر لیں امام صاحب ہے امام صاحب سے ملاقات کر لو محضین صاحب ہے تو محضدین کو نہیں بڑا آگاہ ہے مسجد کی ذمہ داری اس پر ہے اسے دچکاروں مت اس کا اس کا احترام رکھو کہ اللہ کے گھر کا یہ تو اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا ہے ہاں اللہ کے گھر کی صفائی کرنا بہت بڑی چیز ہے اور اس کا احترام کرو اس کو میجور سے عزت کے ساتھ دو. بلاؤ اس کی خدمت کرو اس کی مسجد کے کام میں ہو. اس کی مدد کرو اس کو مدد کرو اور میرے بھائیو مسجد بجے جیسے میں نے کہا اس کے آداب کے ساتھ رہو اب مشورہ ہو گیا مشورے میں ایک نظام طے ہو گیا اتنے بجے سے اتنے بجے تعلیم ہوگی اتنے بجے خصوصی ملاقات نظام بنا عمومی عمومی گش کا نظام بنا تشکیل کا نظام بنا کہ بستی میں چلتے محنت کرنی ہے جماعت تیار کرنی ہے نقد دیکھو نقد جماعت تیار کرنے کے وقت میں شیطان تمہیں چکر میں ڈالے گا کیا یہ تو نئے لوگ ہیں نئی بستی ہے یار یہاں کون جائے کون نکلے گا اللہ کے راہ میں یہ شیطان کا چکر ہے شیطان مسلمان کو دین سے مایوسی کے راستے روکتا ہے نائ اس لیے کہ کسی بستی سے نئے لوگوں کا اللہ کے راہ میں نکلنا ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے انہیں نکالنا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تو ہر حال میں اسے قدرت ہے وہ اپنے بندوں کے لیے آسان کرتے تو کوئی مشکل نہیں کر سکتا اور وہ کسی کے لیے مشکل کرتے تو کوئی آسان لہذا پوری قوت کے ساتھ رحم کھاؤ اپنے بھائیوں پر کہ اللہ گراہ میں نکلیں گے اللہ انہیں دین کی سمجھ دے گا یہ دین پر چلیں گے ان کی دنیا اور آخر بن جائے گی ہاں لہذا ہم تو پوری قوت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ خوشامد کے ساتھ اپنے ہر بھائی سے بات کریں گے اور اسے تیار کریں گے اللہ کے میں نکلنے کے لیے تو تشکیری ہے تشکیل تو کب نکلیں گے یہ سب میں دوست و مشرے سے کیا ہوگا اور یہ مشرہ کیوں ہے تاکہ ہماری جماعت کا ہر ساتھی اپنے آپ کو اس کا پابند بن کر چلے ہاں جس سونے کا وقت ہو اس سے سو جائے जिन खाने का वक्त है उस खाना खा ले और जिस सब काम का वक्त उसमें काम में लग जाए ये नहीं कि जब काम में लगने का वक्त था अमी साहब मैं खाना खा लू तो सब साथियों ने खाना खाया था तूने क्यों नहीं खाया वक्त क्या था अमी साहब जरा मैं थकल थक, थकल लगी सो जाऊ दुकान में थकल लगता सो जाए یہ شیطان کا چکر ہے یہ جب کام کا وقت آئے تو دوسرے کام سے آدمی راوے نہانا ہے دھونا ہے سونا ہے کھانا ہے کہ سب سب بعد میں ہے ابھی تعلیم ہے تعلیم میں بیٹھنا ہے یہ اس کو سمجھاؤ نس کو ہمارے کو دوسرا کوئی نہیں سمجھا سکتا آپ کو سمجھانا پڑے گا ہاں یہ نا سونے کے وقت میں بات روم لگائے گا ہاں گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے کھانا کھانے کے بعد ابھی سے بھائی آرام کر لو تھوڑا پھر لوہر کی نماز کے بعد تعلیم ہے لوہر کی نماز دو بجے ہونے والی تھی یہ کھانا کھانے کے بعد باتم روم لگے ایسے باتھ روم لگے پھر ایک بج گیا ایک بج گیا اب ایک بجے سونے پڑے تو آدھے گھنٹے کے بات ہو گئی اب سونا گیا آپ سوال کے بعد آئے گا کہ بہت بھاری ہو رہا ہے تو سو جاؤ یہ سب باتیں بھی وہ شہدوں سے لوگ سمجھاتا ہے ایسا کری ہو جھوٹی باتیں ایسا مت کریو سونے وقت میں سونا کھانے کے وقت میں کھانا آرام کے وقت میں آرام اور کام کے وقت میں پھر بنو گے زوردار ہاں پھر اللہ تعالیٰ دین پر چلنا آسان کرے گا اللہ تعالیٰ میں دوستوں نماز پڑھنا سکھا دے گا اور دعوت دینا سکھائے گا مسلمان سے کیسے بات کرنی کوئی غصہ کرے تو اپنے کیا کرنے کا غصہ کرنے کا نہ اپنے نبی والے کام کے نکلے ہیں نبی نے گالیاں کھائی ہیں نبی نے مار کھائی ہے کسی کو جواب نہیں دیا وہ تو غیروں کی مار کھائے ہمیں تو اپنے بھائی کی مار کھانی ہے اس میں کون سے چھوٹے باپی ہو جائیں گے نبی کے سنت زندہ کریں گے ہاں جہالت نہیں کرنی کسی سے تو میرے بھائیوں اپنے مشورے سے اپنا نظام بنا لو اور ہر ساتھی اس نظام کے تابے رہے اگر نو سے گیارہ بجے تعلیم طے کی ہے تو پونے نو بجے تیار ہو جاؤ پونے نو بجے الرو کر کے میرے دوستوں مسجد میں آ دو رکعت نماز پڑھ لو ابھی نو بجے دوست تعلیم شروع ہونے والی اللہ سے مانگو اللہ تیرے راہ میں نکلا ہوں تیرے نبی کا علم تعلیم کا ہلکا نو بجے ہونے والا ہے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ایسے ہمیں تعلیم میں بیٹھنے کی توفیق دے اپنی نبی اپنے اور اپنے نبی والے علم کا نور ہمارے دل میں داخل کر دے ہمیں عمل کی توفیق بھی دے دے ہمیں عظمت کے ساتھ بات سننا سکھا دے اللہ سے مانگو اور پھر تعلیم میں بیٹھ جاؤ نو بجے فوراً ہلکے بازی ہو گئے اب اللہ دیکھے گا میرا بندہ طالب ہے اور میرا بندہ تو محتاج بن کے چل رہا ہے تو اب اللہ جھولی میں ڈالے گا ہاں آزاد کے ساتھ آزادی کے ساتھ جما کر چلو جو جن جایا کر لو نہ پابند بنو پابند ہاں اور میرے بھائیو چوبیس گھنٹے میں یہ چار کام کرنے ہیں کتنے بازار نہیں چار چائے اس میں لگے رہو پہلی بات دعوت اللہ دعوت اللہ کی معنی کیا ہے کہ زبان سے جو جب بھی بولو ایمان کی بول بولو ایمان کی بولو ایمان کے خلاف بولو وہ یوں کرے گا اس سے کسی سے کچھ نہیں ہوگا اللہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا حضرت محمد رسول اللہ وسلم کے طریقے پر ہم چلیں گے اللہ ہماری مدد کرے گا اللہ حضرت سے کام بنے گے ہاں گاڑی میں ریزرشن کون دلائے گا اللہ ہی دلائے گا کوئی نہیں دے رہا بعض مطلب دلانا لے کے جاؤں میں کھڑکی میں پہنچنا وہ بند ہو جائے گا نہیں ہے یار اس لیے اپنے تو ہر وقت بورکت پڑنے کی اللہ میاں ریزرویشن ریزرویشن ریزر ریزر کے لیے لوگ گئے ہیں تھی آسان کر دیں دکھائی ہو ہاں دو رکت پڑھو گے نا تو اللہ کتنا خوش ہوگا میرا بندہ تو میرے پاس آیا مجھ سے کہنے کے لیے آیا ہے ہاں رجوشن نہیں بھی بھی ملے گا نا تب بھی انشاءاللہ اللہ کا خر مل جائے گا عادت ڈالو اس کی کہ ہر کام کرنے سے پہلے دو رکعت پڑھ کے اللہ سے کہنے کی عادت ہوگی کیوں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے ہر ضرورت میں اللہ سے مانگی ہے اور اپنے نبی سے یہی کہا ہے سال تفصیل اللہ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگیو جو اللہ سے مانگنے والا بن جاتا ہے اللہ جو تمام مخلوقات سے اس کو آزاد کر دیتا ہے پھر اللہ دوسروں کی طرف ہاں انسانوں کی طرف ہاتھ پھیلانے کے نوبت نہیں لاتا یہ سیکھو جماعت میں نکل کر جب تو اللہ اسے لینا ہے اور اللہ سے لینے کے لیے حسن مستی بن جانا ضروری نہیں ہے اللہ سے لینے کے لیے تو اللہ سے آجزی کرنا آ آج جانا چاہیے اللہ دیتا ہے اس میرے بھائیو سب سے پہلی بات آپس میں ایمان ہی کے بول بولو بیٹھو تو ایمان کی بات اللہ کرتے اللہ کر دے گا اللہ آسان کرے گا اللہ اچھا کرے گا دو بات پڑھیں گے اللہ کر دے گا یوں ایمانی ایمان. بات کسی مسلمان کے پاس بیٹھو تو مسلمان کو ایمان کی بات سمجھو اللہ نے کو پیدا کیا ایک دن مرنا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے حساب دینا ہے بھائی اس لیے دنیا میں دین سیکھ کر زندگی گزارنا ضروری بھائی ہم بھی اسی لیے نکلے تو بھی اللہ کے راہ نکل ایمان کی بات کے اللہ کے خودت بیان کرو اللہ بڑے ادت والا ہے آن کے آن میں کیسے کیا کر دے ہو دیکھا ڈاکٹر کچھ بھی نہیں تھا کل میں رات کے تین بجے دھڑاکے شروع ہوئے ہوئے نہیں میں تم نے سوڑے ہمیں سے سوڑے ہاں اور یہ دھڑاکے کس کے یہ بادل جو ٹکراتے ہیں نا میں اللہ جی امر سے پھر اندر سے جوابے ہوتے ہیں جیسے دو ترک ٹکرا تو آواز ایسی ہوتی ہے نہ دو کارے تو اس کی آواز اس سے کم کار ٹکراوات ٹکراوا تو اس سے کم نہ دو سائیکل ٹکرا تو بولو نہ کچھ بھی نہیں ہاں اللہ تعالی قرآن میں کہتے ہیں ہم وزنی اور بھاری بادلوں کو ہواؤں سے چلاتے ہیں آسمانوں میں ہاں یہ لاکھوں لاکھوںنوں سے بھرے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے بادل جب ٹکرا تیار کیا آواز ہوگی آ کر کھل جاتی ہے بتیسے تو کیا کرتے ہیں چار دن میں چھٹے چار دن میں چھپنے سے کیا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ استفار کر تو آ کر آزاد نماز نہ لگ جا ایسا نہیں اللہ سے ڈرنا سے اللہ سے کام دان نہ کر دیتا وہ تو تھوڑی دیر میں ان کو اللہ بڑے قدرت والا ہے سب چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں اس کو اتنا بولو اتنا سنو یقین کے ساتھ کہ اللہ یہ چیز ہمارے دل نے بتایا ہاں دل میں جو بات آ جاتی ہے نا اس کا کرنا آسان ہے نہ دل میں جو بات نہ آئے اس کا کرنا بہت مشکل ہے ہاں کسی سے محبت دل میں ہو جاتی ہے تو نواب کے چوکرے کو جنگل میں رہنے والی عورت سے محبت ہو گئی تو جہاں دل میں محبت اس کے آئی تو باپ کا بنگلہ کیا بحل بھی چھوڑ دیتا ہے نواز اوپڑ میں جا کے بچتا ہے ہوتا ہی نہیں ہوتا ارے بولو نہیں دل میں بھی آ ہے ایمان کیسے دل میں اللہ اللہ کے رسول کو لے آؤ انہیں کی بات ہے ہاں جب یہ محبت اندر آ جائے گی پھر نبی کی سنت کے لیے بڑی سے بڑی راحت کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا ہاں پھر اللہ کے دین کے خاطر کہ جس دین میں اللہ کے نبی نے قربانیاں دی ہیں اس دین کی خاطر بڑی اس سے بڑی قربانی دینا آسان ہو جائے گی محبت ہے ایمان اندر بنا ہے دعوت اللہ ایمان کی محنت نہ کہاں کو لگاؤ دنیا کی باتیں مت کرو اور یہ جو تمہارے پاس ہے نا ٹو ٹو بولتا ہے یہ مصیبت اس مصیبت کو گھر چھوڑ کے جائیے جو تمہیں نہ چین سے کھانا کھانے دیں چین سے نہ بیچانے دیں چین سے نماز نہ پڑھنے دے چین سے قرآن کی تلاوت نہ کرنے دے نہ گش میں جاؤ تو چین سے گشت نہ کرنے دے رہے گش میں نکلا یہ کسرنا شروع ہوا تو سیدھا ہاتھ پہلے اندر جاتا ہے اندر جانا ہے کیا سب اب پاکل بن جاتا ہے پاک جاتا ہے ہاں پاکل وہ کیا ہوا تجھے کس کی سنتا نہیں ہاں ہاں یوں باندھتا یوں باندھتا ہے یوں بندہ ہے ارچھا سا آدمی تھا بیٹھا تھا تو کیا ہو گیا اس کو ہاں باز تو موٹر سائیکل پر میں گاڑی میں بھائی ایسے مگر بچہ ٹکر کی ہوتی ہے مردہ اس کو مت لے جانا اگر اس کو لے جاؤ گے تو وقت صحیح لگے گا نہیں سیدھی بات ہے इसे छोड़ छोड़ोगे घर अब तुम्हारी तोज्जो तो अल्लाह की दो जाएगी नहीं तो रजान कैंप है सैरस हैं कनेक्शन घर से टूटेगा नहीं और जब कनेक्शन घर से नहीं टूटेगा तो अल्लाह से कैसे जुड़ेगा हां इसलिए तो अब रख के जाइ घर اور بھائی گھر والوں کو خیر خبر پوچھنی ہے خبر دینی ہے تو باشاء اللہ تک وہاں پر بہت سے ٹیلیفون والے ہوتے ہیں کچھ میسج بھیج دو گئے کہ میں خیریت سے ہوں تم بھی خیریت سے ہوں گے دعا گھڑی ہو کافی ہو گیا گھر والوں کو اطمینان ہو گیا اور تمہارا یکسوئی کے ساتھ لگے گا آہ. دس پندرہ دن تو طبیعت نہیں چلتی آدمی کی دس پندرہ دن طبیعت لگتی نہیں کیونکہ چھوڑا نہیں کبھی گھر نہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور شیتان ساتھ لگے گا شیطان یا نہیں لگے گا بیوی بچے یا چھوڑے ہیں پر وہ تو بغیر ٹکٹ کے پیسہ ہے اس کو ٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کھانے کے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کھانے کے پیسے دینے کی ضرورت نہیں اس کو کھانا ان کیا کرتا ہے جہاں کھانے بیٹھے کہ دنیا کی باتوں لگا دیا ہے بسملہ जहां बिस्मिल्ला भूल गया खाने वाला उसके लिए खाने का नहीं तो पैसे अपने पैसे अपने लिए खाना बदल खा रहा बढ़ जाता हाँ बहा घाती है वो साथज है इसलिए हमेशा याद रखियो कि जमात में दो चोर सात चल रहे हैं दो चोर साथ हैं ایک تو شیطان باہر کا چور ہے وہ ایک اپنا لفظ وہ اندر کا چور ہے گھر کا بیجی بہت خطرناک ہے باہر کا چور تو پھر بھی سیف آسان ہے پر گھر کی بیجی صحمت کیسے ہے تلاش کرتے کہ وہ لے کے چلا گیا تو میں ہے میں کھاتا ہے وہ گھر نہیں کہا میں لے گیا ہوں گھر کا ہے نفس جو ہے گھر کا بھی ہے نفس گھر کا بھی شیتان باہر کا بھی یہ دو ساتھ ہے دونوں دشمن ان دونوں دشمن سے چوکدہ رہی ہو اور اس سے چوکدہ رہنے کے لیے یہ مشورہ ہے مشورے سے جو نظام تے ہو اس کے پابند ہو جائیے ان کی بس کی بات نہیں چلے گی اور جو کام جس طرح کرنے کو کہا جائے آداب بتائے جاؤ نا ان آداب کے پابند ہو جائیے ہو تو ان سے اپنی ہمت ہو جائے گی پھر تھوڑے دنوں میں طبیعت لگنے لگے گی شروع میں تعلیم میں طبیعت نہیں لگتی لگاؤ بیمار ہیں دوا کڑی پینے کی طبیعت نہیں چلتی بن سے زبردستی پیتا ہے کیوں صحت مل رہی ہے ایسے میں دوستو جماعت میں نکل کر چوبیس گھنٹے کے امال میں شروع میں ذرا اپنے نقص کو بے زوری کرنا ہوگا ان انشاءاللہ اسی میں تمہیں لذت آئے گی ہر عمل میں لذت ہے نبی والے میں نبی والے میں تو اندر جو سکون اور چین اور راحت ہے کسی عمل میں نہیں ہے ہاں اس میں بھائیو دعوت میں لگے رہی ہو گشتوں میں جانا تشکیل میں جانا وصولی میں جانا یہ سب دعوت ہے ہاں اس میں لگے رہی ہو لیکن جیسے میں نے کہا مسجد کے باہر جہاں گشتوں میں جاؤ فوراً اپنی حفاظت کا سامان تیار کرو نگاہوں کو نیچی رکھنا زبان بدلا کی یاد کرنا اپنے ذمہ دار کے اطاعت کے ساتھ چلنا بس دوسرا کام تعلیم و تعلم ہے سیکھنا سکھانا روزانہ صبح شام دو دو گھنٹے تعلیم کرنا نبی کی باتوں کو سننا عظمت سے جان سے میرے نبی کی باتیں ہیں ہاں اس کا نور مجھے لینا ہے نبی نے جو بات فرمائی اس کا یقین دل میں حاصل کرنا ہے اس کی نیت کر کے تعلیم میں بیٹھو اور بہت سے سنو تعلیم میں سونا نہیں چاہیے یہ تو نبی کی حدیث کی ادب نہیں ہے یہ دھیان سے اور میں نے کہا سونا نیند کب آئے گی تعلیم میں جب تم سونے کے مت مطلب نہیں سو گے تب لہذا سونے کا مت سو جائیے تاکہ پر کے ساتھ تعلیم میں بیٹھو ایک ایک حدیث کو جان کے سنو اور اللہ سے دعا اللہ اس دل میں دے دے اس, کی, اس کا یقین رکھا فرما دے تعلیم میں صبح شام بیٹھو تعلیم میں کتابی تعلیم پڑھی جائے گی اس کو سنو پھر میرے بھائی اور قرآن کے حلقے بنائے جائیں گے ان قرآن کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنا قرآن صحیح کرو شرما مت اور شیطان کے چکر میں بتاؤ میری تو جبان جاری ہو گئی ہے کوئی جاری ماری ہوتی نہیں ہے ہاں اس زبان سے سب بولتے اللہ اللہ کا کلام بھی انشاءاللہ زبان سے بولے گی صحیح بولے گی ہاں اتنا ضرور ہے کہ غلط ثلط زبان پہ چڑھے رہا ہے تو اس کو صحیح کرنے میں دیر لگتی ہے نئی عمارت کھڑی کرنی آسان ہے وہاں جونے گھر کو درست کرنے میں بہت دیر لگے ہاں بگڑے گا ہماری زبان پر غلط بات چڑی ہے اس کو صحیح کرنے میں تھوڑی دیر لگے گی شیطان تو میں مایوس کرے گا یار نہیں ہوگا نہ ہوگا میں جتنی دیر محنت کروں گا اتنی دیر تو میرا سواب تو اللہ لکھتا بھی جی رہے گا اور میں محنت کرتا رہوں گا نا تو اللہ تعالی شان ہو اپنی رحمت میری تو متوجہ کرے گا اور اگر آدمی سیکھتے سیکھتے, سیکھتے صحیح نہ سیکھا اگر اس کی موت آ تو اللہ تعالی قیامت کے دن کاریوں کے ساتھ اس کا شکر پڑے گا اور کتابوں میں یوں آتا ہے مسلمان جب قرآن پاک صحیح سیکھتا ہے سیکھنے کی کوشش میں لگتا ہے اور غلط شرط بھی پڑھتا ہے نا تو اللہ ایک فرشتے کو متعین کرتا ہے وہ فرشتہ اس کے قرآن کو صحیح کر کے اللہ کے وارکہ پیش کرتا ہے لیکن میں نے شرط ہے کرو گے ارے کرو گے ہاں گھبرائیو گھبرا دے نہیں اللہ اپنے ساتھ ہے اللہ کی مدد ساتھ ہے اللہ کی راہ ہم نکلے ہیں ندی والی محنت کے لیے نکلے ہیں اللہ ہماری مدد کرے گا ہر چیز ہمارے آسان کر دے گا تعلیم میں روزانہ بیٹھو روزانہ قرآن صرف صحیح کرو دو گھنٹے تعلیم میں جو قرآن کے حلقے کے ہو ایک ایک رف صحیح کرو ہاں الحمد الحمد ابھی آپ کیا مانتے ہیں الحمد اور ہے کیا ہے الحمد بڑی ہاں ہے عربی میں بڑی ہے کو چھوٹی ہے کر دو تو مارے بدل جاتے ہیں ہاں اللہ عمل اعلی سات سے ہے الا رحمت نازر فرما حضرت محمد لاسم پر لیکن ایک آدمی نے سل آلہ کو سل آلہ پڑا سین سے ہے سین پڑے معنی بدل گئے کیا مانا ہو گئے اہل تلوار کی محمد صلی اللہ بدوا ہو گئی ہے اور ہو جاتی ہے لہذا اپنی زبان کو صحیح کرنے میں لگاؤ دو پانچ مرتبہ پڑھو گے صحیح ہو جائے گی الحمد الحمد الحمد صحیح ہو گیا الحمد الحمد شروع میں ایسا ہوگا جو عادت پڑ لیے ہے نا لیکن تم الحمد الحمد صحیح ہو جائے گا قرآن سی آسان بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اپنے سات سال بچے کی سات سات سال کے بچے سیکھ لیتے ہیں کھیلتے کودتے تب تک تو بچے کے بہو آئے ہیں اس میں تو سمجھ کم ہے اس کی سمجھ تو کم ہے اپنے بات تو سمجھ ہے ذرا دھیان سے سمجھ سے سیکھو گے آ جائے گا گھبرانے کی بات نہیں جماعت میں نکل کر ستر سال کے برہوں نے قرآن پاک کو جماعت میں سیکھا آسان ہے کرو گے تھگو اور جتنی دیر قرآن سے ہی سیکھو گے الحمدو الحمد پڑھانا پچاس نہیں کہ لکھی جائے گی الحمد ہر الحمد پڑھنے کا پچاس اکانو جما تو کیا نقصان ہے نقص نماز صحیح کرنا ہاں روزانہ اگر ایک ایک آیت بھی یاد کرو گے تو سات دن میں الحمد شریف یاد ہو جائے گی قل خود ہوحد یاد کرو گے تو پانچ تین یا چار آیتیں چار دن میں یاد ہو جائیں گی چار صورتیں چھوٹی چھوٹی یاد کر لینے کی اگر نماز صحیح ہو جائے رہے اور تحیات بعد میں اجتماعی دو گھنٹے کی تعلیم ہو جائے اب اپنی تحیہ یاد کرنے کی ہے تو اپنی جماعت میں جس کو تحیہ یاد ہو اس کو ساتھ لگ جاؤ تہیا یاد کرا جائے یاد ہو جائے گی دھر شریف یاد ہو جائے گا دعائیں کمو یاد ہو جائے گی ایک چل اگر آدمی محنت کرے صحیح محنت تو چلنے میں ایسی نماز صحیح ہو سکتی ہے کہ اگر امامت کرنی تو امامت کرنا جائے گا لیکن ہاں بغیر محنت نہیں ہوگا کرو گے <سلام> اور میرے بھائیوں روزانہ دو دو گھنٹے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کو کے ہوئے پڑھی ہو. پابندی کریو نماز کی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیو 40 چالیس دن جو آدمی پانچ وقت کی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ اسے دو پروانے دے گا ایک پروانہ جہنم سے خلاسی کا اور دوسرا پروانہ نفاق سے بری ہونے کا یہ منافق منافع کو نہیں ملے گا جہنم میں نہیں جائے گا چالیس دن پانچ وقت کی نماز کہ تقویری بولا کے بنے کا جب یہ اللہ اکبر تو پبلفکشن اللہ اکبر اس کی فکر کبھی پڑے گا آپ کو شایدان بڑھنے دے گا نہیں یاد ہے وہ کہ دو پروانے مل گئے تو میرا کیا سمجھ میں ہی آئے ہاں لیکن ذرا فکر کرو گے تو بہت آسان ہے ہمارے بعد دوستوں سے دیکھا کہ کئی کئی سالوں سے تکمیری تحریما جھر نہیں جا رہی ان کی حالانکہ ویپاری لوگ ہیں فکر کر لیتے ہیں کرو گے اور میرے بھائیو نماز کو صحیح کرتے کرتے کرتے ہوئے نماز صحیح پڑھی ہو جان لگا کے پڑی ہو جی لگا کر ایک یوں کام کرنے کے جی لگا کے کام کر دوروں میں فرق ہے جماعت پہ نکل کر جی لگا کے نماز پڑھی ہو لیکن جیسے میں نے کہا جب اجتماعی کام ہو تعلیم کا وقت ہو گز کا وقت ہو اس وقت نہیں یہ اعمال پورے ہو گئے اب کوئی کام نہیں اب دوڑ کا پڑو جان سے جی لگا کر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے رکو بھی صحیح کرو سنت کو بتا تو روکو رکو سیکھو پھر دیکھو میرا روکو صحیح ہے نہیں تصویر پڑوان شان ایسا نہیں صبح نوابی الاؤ صبح نو بی الاؤدیم صبح نب بھی الاؤدی تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ ہاں جان نہ جائے پھر لے آؤ دھیان جہاں کے آؤٹ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھنا دھیان آ جا. گیا پھر کیا پھر لے آؤ گھبراؤ میں نماز میں خیال آتا اسے گھبرانے کا نہیں خیالات لانے کے نہیں آئے تو نکال لینے کے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں میرا بندے کو دھیان تو چلا جاتا ہے بس لے آتا ہے جلدی سے ان اس کی کوشش کرو گے نا تو تمہاری نمازیں اللہ کے دھیان والی بن جائے گی کرو گے اور میرے بھائیوں روزانہ صبح شام تین تسبیحات کا اہتمام کریو سبحان اللہ والحمدللہ ولا اللہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار کلمے ہیں ان چار کلموں کے تم نے ایک مرتبہ پڑھا تو اللہ نے جنت میں چار درخت لگا دیے ان کلمے کو تم نے یہاں پڑھا یہ کلمے سیدھے اللہ کیس ہو جاتے ہیں اللہ کے اس کے چاروں طرف چکر لگا کہتے ہیں اے اللہ تیرا فلا بندہ تجھے یاد کر رہا ہے کتنی بڑی چیز ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو اللہ بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر سونپ دیتا ہے اور یہ چار کلمے بڑے عجیب کلمے ہیں ہاں اس کو جتنا اہتمام سے کرو گے دھیان کے ساتھ پڑھو گے اللہ تمہیں دھیان بھی نہیں گا اور ان کلموں کے برکت سے خدا دل کے اندر کی گندگیاں صاف کرے گا پڑھو گے ان شاء اللہ اللہ توفیق سے ولاح وظیم بھی پڑھ لیا کرو ہاں یہ تو یہ تو جنت کے خزانوں سے خزانہ ہے ہاں اس کلمے کو پڑھنے پر تو اللہ تعالی کتنی مصیبتوں سے اس بات کر لیتا ہے کرو گے سو مرتبہ شریف کا اہتمام کریو سو مرتبہ شریف پڑھا جائے اگر ہمیں اللہ مسلم علیہ سیدنا محمد و وبارک وسلم یاد ہے تو اتنا پڑھو دولود ابراہیم یاد ہے تو اس کو پڑھو سب سے افضل درود ابراہیم ہے جو نماز نوازنا پڑھتے ہیں یا پھر کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دروشریف ہے چھوٹا سو مرتبہ لیکن جب درود شریف پڑھو یہ ادھر مت دیکھو دھیان جما کے پڑھو اللہ کے نبی کے احسانات معلوم کر یاد کرو کہ میرے نبی نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں میں تو کیا آپ کی تکلیفوں کا بدلہ دے سکتا ہوں اللہ ہی اپنی شائع شہازہ فرما دے گا یہ دھیان میں لے کر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوتا تم نرو شریف پڑھو گے اللہ دس احمد اتارے گا دس دوں کو معاف کر دے گا دس درجے جنت بلند کرے گا اللہ نے ایک فرشتہ طے کیا ہے جو درود شریف کا تحفہ لے کر فوراً اللہ کے ندی کی سے پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ کے فلاح امدی اس کا نام یہ ہے اس کا باپ کا نام یہ ہے آپ پر دروت کا تحفہ بھیجا جائے پیارے آقا کی خدمت ہمارا نام یہ ہے کتنی بڑی چیز ہے ہاں سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام کو یہ دو اور سو مرتبہ استخار اصطاف اللہ اللہ خیو واطوب ہو گئی سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام کو جب تک یہ کلمہ یاد نہ ہو استغفر اللہ استا اللہ اور جب استغفر اللہ پڑھو تو اپنے سب جانتے اپنی زندگی کی کہاں کہاں گزری ہے کن کن گناہوں میں گزری ہے رات ہے کہاں گزری ہے دن کہاں گزرے ہیں ان تمام گناہوں کو یاد کرتے ہوئے استغفار کا اللہ معاف کر دے مغفرت کر دے اور اللہ کو دے رو رہا ہے تو روئے اور اللہ سے استغفار کریں صبح شام تین دس کی پابندی کرو لیکن تصویر صبح شام اتنی پابندی کرو کہ جب کبھی خدا نہ خالصہ بوٹ جاؤ تو دل میں ایک دم تکلیف ہو اور موت تک نہ چھوٹے ہاں تو صبح شام صبح کی تصبیح زور سے پہلے پہلے, پہلے پوری کر لیجیے اور شام کی تصبیح اصل سے لے کر سونے سے پہلے پہلے پوری کر کے ہی سوئی ہو اس دن آپ کو کرنا ہوگا پھر شیطان ہٹ جائے گا یہ تو یار موت اگرا آدمی ہے سوئے بغیر پڑھے بغیر سوتا نہیں اللہ کی رمت نہیں تو آگے ہی بڑھتا جاتا ہے پھر وہ کہے گا بھائی پڑھ لے پڑھ لے فائدہ اسی میں ہے ایک شہادی تھے اس شادی کو تاجد میں پیر دبا کر سلا دیا تاجی کی گئی تو انہوں نے صبح اٹھ کر رونا شروع کیا اللہ کے سائے اللہ میں یہ تو تحجد کی نماز چھوڑ دے گی مجھے تو معاف کر دے اتنا روئے کہ اللہ نے تحجد پڑھنے کی نماز سے زیادہ ساتھ دے دیا اور شیطان کو چکر لگا یار میں نے تو نقصان کرنے کا ارادہ کیا انٹرسٹ تو اس کا تو فائدہ ہوا الٹا تو دوسرے دن ان کو تحجد میں اٹھانے گیا ہو اٹھو اٹھو کون کہ شیتان کملوم تو تو لوگوں کو سلا دیتا ہے اور مجھے کیوں اٹھانے یا کہ کل سلا تھا تو بہت مل گیا آج بہت ملا ایسا چاہتا نہیں ہو ارے سمجھ آئی نہیں آئی کرو گے ہاں اپنے آپ کو جمائے رکھو صبح شام تسبیحات کی پابندی کھانے پینے میں سنت کی رعایت اس کو لمبی چور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کھاتے کھاتے سیکھ لو گے کھانے کے آدام ہاتھ دھونے کا جم سے کھانے کا دو سے مت کھائی ہو اللہ کی نبی نے دانے ہاتھ سے کھایا ہے اپنا تو دانے ہاتھ سے کھانے کا بے صبر مت بن جائی ہو یار کو نبی لاؤ جلدی جلدی ہلنا اپنے صبر سے کھانے کا اللہ نے یاد کرتے کھانے کا حدیث میں آتا ہے جو آدمی لقمہ اٹھاتے بسم اللہ بولتا ہے اور لقمہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کو یہ بہت محبوب ہو جاتا ہے ہاں ذکر کے ساتھ کھاؤ کھانا پینا سونا ہر عمل میں ایک دو مرتا ہو تم سننے سے سن لو گے نا یاد ہو جائے گی کہ ہر عمل کو سنت کے مطابق صحیح اور روزانہ اپنے آپ کو ایک وقت ایسا فارغ کر کے کوڑے رات کو اندھیرے میں کونے میں بیٹھ کر اللہ سے تنہائی میں رو کر دعا مانگنے کی عادت ڈال اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا سے معافی مانگیو اللہ کو دعا مانگنے والا بہت پسند ہے یوں آتا ہے مومن کے احمد میں دعا اللہ کے ہاں بہت قابل احترام ہے مانگو گے ابھی تو دنیا والوں سے مانگنے کی عادت پڑے گی وہاں مانگنے سے درفت چلے گی نہیں وہاں چلانی پڑے گی ہاں دعا مانگنے میں لگی ہوگی اور میرے بھائی دیکھو چار کام جیسے میں ضرورت کے ہیں کری ہو لیکن اس نے زیادہ وقت لگائی ہو کھانا ضرورت اپنی ہے کھا لینے کا اور بہت اونچا اونچی کوالٹی بنا بنا کے کھانے کا نہیں اپنے تو سیدھا سادہ جس سے پیٹ بھر جاویں اور کام میں لگ جاویں ایسا کھانا پکانے کا بہت اونچی کوالٹی پکا رہے گی اور بہت نیچی بھی نہیں پکا رہے بازار میں گھر جا کے کھاؤ ساتھی ساتھیوں کی طبیعت کی آج کل کھانا پکا کے جو جلدی پک جا رہے اور پھر کھانا کھا لو جلدی ہضم ہو جاو تاکہ بہت بولیاں نہ کھانی پڑے آپ کیسے کھانا بنا دے پیسے لے کے نکلے تو پکا رہی یار مرغی ایسا نہیں <تصفح> <تصفح> نفس کہ مرغی کھانی ہے اتنی کھا کھا کے تو کبھی مرغیاں کھا, کھانے جائیں گے نا گھر سے اب ذرا تھوڑا ہلکا کھایا یار اپنے کو کہنے گئے اس لیے میں دوستوں اس میں بہت مزہ ہوتا ہے کھانے میں بخت کھانا بقت ہے ضرورت سو ضرورت کیسی بات ہے چھ گھنٹے سو جاؤ باقی تو فجر کے بعد مست ہو یا آدت پوری بڑے لی ہے وہاں چھوڑنے کی ہے فجر کے بعد نہیں چھوڑے گا صبح تاج میں اٹھو تو تعجد میں فکر کے ساتھ اٹھو کہ یار اس بستی میں محنت کرنے کی ہے ایک ایک مسلمان کی ملاقات کیسے ہو اور ایک ایک مسلمان کی تشکیل کرنی ہے ایک فکر کے ساتھ اٹھ کر پھر اللہ سے دعا بھاگو دعا میں رکھو اور فجر کے بعد پہلی فکر کہ بھائی اس بستی میں محنت کرنے کی تبدیل سوچو کیا اس سے ملنا کون کب ملے گا ملاقات محنت میں لگ جاؤ اور جب محنت میں لگو گے نہ ان فجر میں تو فجر کے وقت میں خدا نے برکت بہت رکھی ہے تھوڑے وقت میں بہت کام ہو جائے گا جماعت تشکیل ہو جائے گی اور جماعت تیار ہو جائے گی اور تمہارے لیے میں دوستوں آخر کی بہت بڑی پوجی ہو جائے گی ہر جگہ سے نقد جماعت نکالنی ہے ہر جگہ سے نقد جماعت نکالنی ہے نقد جماعت باتوں سے نہیں نکلتی نقد جماعت تو خوشامد سے نکلتی ہے اور نقد جماعت کو رات کو اللہ سے رو کر مانگنے سے نکلتی ہے اللہ سے رو کر مانگو گے نہ اہل جماعت تو دید دید. یہاں سے تک جماعت تو نکل جائے تیری تو سے نکلے گی تو ہماری مدد فرما اللہ کو اتنا مناؤ کہ اللہ تعالیٰ کا چھ کہ میرے بنے جانا پھر ایشا تم دیکھو گے تمہاری محنت پر ایسے ایسے لوگ نکلیں گے کہ بستی والے بھی حیران ہوں گے یا یہ جماعت میں وہ اللہ نکالے گا کرو گے لڑیوں میں جا آپس میں لڑے کہ اللہ کی مدد گئی نہ لڑنا ہو کیا کرنے کا لڑائی نہ کرنی ہو تو ہر بھائی کو اپنے سے اچھا جب سمجھو کہ میرے سے اچھا آدمی ہے ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھو اپنے کو سب سے زیادہ کم تر سمجھو اور بھائی کی خوبی کو دیکھو اچھا یا خوبیاں اور جب شیطان آئے لڑانے کے لیے تو اپنے آپ کو کہو یہ لڑے اپنے کو نہیں لڑنا تو لڑائی بھی ہوگی ان شاء اللہ پھر یہی جو تمہارے ساتھ غلط برتاؤ کر رہا ہے میں وہ تم سے معافی مانگنے مانگ آئے میری تھوڑوں کے معاف کروست اس سے محبت پیدا ہوگی اور جب جماعت میں آپس میں محبت ہوتی ہے نا تو اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اور جب ان میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی کرو گے یہ زندگی لوگوں کو دینی ہے آج دنیا والے ایسی زندگی چاہتے ہیں ہاں اس زندگی کو لے کر جب چلو گے پھرو گے تو اللہ اس زندگی کو دنیا میں زندہ کرے گا کیوں کہ نبی والی محنت کے ساتھ چل رہے ہیں اور میرے بھائیوں ضرورت کی باتیں کرو لیکن ضرورت کے بقدر بیٹھے تو گھنٹے وقت چلتی ہی گرہی ایسا نہیں ضرورت کی باتیں کرنے کی تھوڑی ہاں یہ چار کام میں بقدے ضرورت لگاؤ کھانے میں پینے میں سونے میں پیشاب پاخانے کیسے میں پیشاب پاخانے کے مطلب یہ نہیں کیا جھولا کر کے آؤ پوری حاجت کر کے آؤ لیکن پیشاب پاخانے کے لیے گئے جہاں ضرورت پوری ہوئی پھر سیدھے مسجد نہ جاؤ یہ نہ گئے تو پیشاب کرنے کے لیے نہ پیشاب کر کے باہر کھڑے ہو گئے نہیں اور دوستوں دیکھو چار چیزوں سے بچی ہو اس سے بالکل بچنا ہے ایک تو سوال کسی سے کچھ نہیں مانگنا بیڑی سلگا ہے نہ جیب میں میرے بھائیوں اور نہیں ہے تو کسی سے واجس نہیں مانگنی بیڑی نہیں پئیں گے جب ماجس لائیں گے پھر پیئیں گے نہ کسی سے کوئی چیز مانگنا چمچی نہیں مانگنا اس لیے کہتے ہیں جماعت میں جاؤ اپنا کھانے پینے کا پورا سامان ساتھ لے کے جاؤ جماعت میں جانا ہے اپنا رستہ ساتھ لے کے جانا ہاں رستہ پورا اگر تکے کے بغیر نیند نہیں آتی تو گھر سے تکیا لے جاؤ مسجد کی دریوں کو نہ مسلموں کو تکیا نہیں بنانا منع ہے مسجد کی چیزوں کو مسجد کے کام میں استعمال ہوگی ہمارے کام میں استعمال نہیں ہوگی اور میرے بھائیوں اپنا اپنی ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو محمد ساتھ لے لو کبھی میرے دوست دیہات میں بجلی چلی گئی تو ہم محمد کی سرکار کے اپنا کام کر لیں گے اپنی سوئی دوڑا ساتھ لو تو ساتھ رکھو تاکہ میرے دوستوں کہیں خدا نہ خاص فوری تو آپ کو شینی کی ضرورت پڑ گئی تو میرے پاس موجود ہے ہم سی لیں گے کسی سے مانگیں گے نہیں ذرا نہیں کسی سے نہیں مانگنا اپنے ساتھ بھی نہیں مانگنا مانگنا تو کس سے مانگنا ارے بولو یہ سیکھیں گے اپنے اللہ سے مانگنا سیکھنا ہے میرا اللہ دے گا سوال کسی سے دے اشراف کسی سے دے سوال کہتے زبان کے بول, زبان سے مانگنے کو اشراف کہتے زبان سے مانگتا تو نہیں پر دل نے دل میں کھچڑی پکڑی یار اس کے ہے دے دیتا اندر کھچڑی پکڑی ہے مانگتا کچھ نہیں ہے کسی کی قلم دیکھی جوڑ دار ہے قلم تو بہت جوڑ دار اندر کیا کہ دے دچا مجھے یہ اشراف ہے اس کو کہتے اشراف اور اس کو سمجھ نہ ہو نا تو جیسے ہم اپنے گھر میں آتے ہیں نا ہاتھ میں تھیلیاں لے کر آتے ہیں اندر سب دیکھ کر میں چھوکرا گھر کے باہر کھیلتا ہوتا ہے دیکھا کہ ابا ہے دو تھیلیاں آدمی ہیں تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کے سیدھا گھر میں آتا ہے اپنے پیچھے سے داخل ہوتا ہے مانگتا کچھ نہیں پھر آگے دیکھتا ہی ہوں ابا <laughs> نے دیکھا کہ منا دیکھا تو کیلا چاہیے کیلا دیتے ہیں یہ اشراب ہے ایسا بھی نہیں کرنا ہاں اور بھائی دوستوں فضول خرچی نہیں فضول خرچی بھی نہیں کرنا جماعت میں جماعت میں جو گھر میں ہم رہ کر جو کچھ کھاتے پیتے تھے وہ کھانے پینا تو اچھا برابر ہے لیکن اب تو چائے نہیں پیتے چائے شروع کی اب یہ مید فل خرچی ہوئی ایک بتن آپ پیتے تین بتلا پینا شروع کی اب ضرور ہے ازائد ہوئی ہے ٹھنڈا باپ میں دادا بھی نہیں پیا نپڑا وہ ٹھنڈا پینے والے لگے لوگ چاہے ہماری دعوت کریں کھانے کی اور اگر دعوت منظور بھی ہو جائے اور ان کے خان پر چائے کچھ بھی رکھے ہم اپنی بات سوچے کہ میں ٹھنڈا نہیں پیتا تھا گھر میں آپ تو ایک ترکاری کھاتے تھے یہاں تین کھانے ضروری نہیں ہے اس میں سے ایک ترکاری لگتی کل مجھے ہی کھانا ہے اپنی سیتا خود کریو اگر جماعت میں نکلنے والا آدمی گھر میں تین وقت کی ترکا ترکاریاں کھاتا تھا اور وہاں جا کر دو ترکاری کھانے والا بن گیا تو اس کی تربیت اسلحا ہوئی ہے. گھر میں ایک وقت کا ایک, ایک ترکاری کھاتا تھا میں جماعت میں نکلنے کے بعد تین قسم کی ترکاری کھانے کی عادت دیکھا کہ بگڑ گیا یہ سدھر کے بولو نہیں آیا یا آلو کھاتا تو الما انڈے کی آدت پڑ گئی نہیں پچھاؤ ہمیں تو اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی کے قریب لانا ہے سایدہ گھر تین مرتبہ کھاتے تھے یا دو مطلب کھانے کا عادت ڈالو ایک مرتبہ کھانے کا عادت ڈالو تاکہ ہماری زندگی نبی کی زندگی کے قریب آئے کرو گے ہاں ہلوے پراٹھے مت کھائیو پیسے تو ہے جی بڑے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے شیطان باز مرتبہ خرچ کروا دے گا ابھی تو ابھی تو دس دن باقی ہے امی صاحب پیسے تو ہے نہیں پر کھایا کیوں بس آڈر میں جا کے ہے ایسا نہیں کرنے کا کہ کسی سے بھی مانگنے کی ضرورت پڑے گا تھے پیسے نہیں اپنے آپ کو خود سنبھالو ہاں اور اشراب سے بچو اشراف سے, سے بچو سوال سے بچو اور کوئی کسی بھی بھائی کی کوئی چیز استعمال کرنی ہو اس سے اجازت مانگ استعمال کرو استعمال نہ کرو आ. اور جو چیز اس کام کے لیے اسی کام میں رکھو یہ نہیں چاقو مانگا چاقو تو پھل کاٹنے خاک. کے لیے تھا نہ چاقو چا, مانگ کے اس کے جوتے کی راستی بھائی کو تکلیف ہوگی آپ نے بھائی کو تکلیف پہنچائی ہاں ایسا نہیں رومال مانگے جا رومال دیجیے تو رومال تو ہاتھ پوچھنے کے لیے ریا نہ برف لے کے رمال میں برف نہیں شروع کیا ایسا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ ہے سیکھنے کی چیز ہے اس سے بچو اور میرے بھائیوں اپنے آپ کو دعا میں خوب لگائیے دعا خوب مانگیو اور دعا میں لگے رہی ہو چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو ان انعام میں لگائے رکھو گے تشکیلوں میں محنت میں آن تعلیم میں انشاءاللہ چار مہینے میں آپ خود محسوس کرو گے क्या राह हमें कितनी बड़ी दौड़ से नवाजा है करोगे अच्छा तुम्हें शीख बढ़ लो और कुछ करना है तुम्हें भाई आओ भाई आओ मल आसिंट कहा है अरे भाई हैरान नहीं है, कहा ارے وہ ایک مہینے بعد کی تشکیل کرنی ہے نہیں کرنی بھائی دوستو جو بھائی ہمارے گھر جا رہے ہیں ان گھر جانے والے بھائیوں سے ایک بات تو ہماری یہ ہے کہ وہ ندامت سے جائے خوش ہو کے نہ جائے بلکہ اس بات کی ندامت پہ اللہ تیرے نبی والی محنت کے لیے مجھ سے بھی تقاضا ہوا تھا اور میں ہمت نہیں کر سکا مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنی نبی والی محنت کے لیے قبول کر دے ندامت کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے جائیں اور اللہ کے اور, اور گھر جانے سے پہلے کسی چیز کا عزم ارادہ کر کے جائیں مومن کا ارادہ بھی اللہ کا بہت پسندیدہ ہے ہاں ارادہ کر کے جاؤ. ابھی فورن نہیں جا سکتے کوئی کام کاج ہے 15 پندرہ دن کا کام کاج ہے یا ایک مہینے کے لیے کچھ کام کاج ہے تو میرے دوستوں اپنی ترقی بنا کے یہاں سے ارادہ کر کے دعا مانگ کے جاؤ گے تو ان شاء اللہ اللہ تعالی شانو آپ کے ارادے پر آپ کو قبول کر لے گا ایک تو یہ طے کر کے جاؤ کہ ہم گھر جا رہے ہیں اپنی ترقی بنانے کے لیے ہم گھر جا رہے ہیں مقام پر جا کر نبی والی محنت اپنی کی محنت میں جڑو گھروں میں کی ملاقاتوں میں نکلو گشتوں میں جڑو اور میرے دوستوں اس نیت کو اپنی طبیعت میں لے کر جاؤ اور جہاں بھی کوئی بھی مسلمان ملے اسے سلام کرو السلام علیکم یہ آتا ہے جو مسلمان دن بھر میں پچیس مسلمانوں کو سلام کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا سلام چل مارو گھر والے کو بھی سلام کرو شرمانے کا نہیں اس کے کپڑے دھونے سے شرماتے نہیں وہ کپڑے دھلا کے دھو کے پہنا شرم نہیں آتی اس کے ہاتھ کا کھانا کھانے شرم نہیں آتی ہے اس کو سلام کرنے میں شرم آتی ہے جبکہ اللہ کے بہن بھی رسات ہو سلام جب بھی گھر میں جاتے تھے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرتے تھے سلام کے معنی کیا ہے السلام علیکم اللہ کی تم پر سلامتی ہو تو بیوی کو سلامتی رکھنا چاہتے نہیں ہم گھر والی مالی ہے گھر میں سلام کر کے گھستے سلام کر کہ اللہ کی کچھ پر سلامتی ہو اب گھر والے وعلیکم السلام کہ اللہ تمہیں بھی سلامتی میں رکھے تو کو سلامت چاہتے ہیں بس نیتیاں ملیں میں السلام علیکم و اللہ کہا تو اللہ کی کچھ پر رحمت اترے تو رحمت چاہتے جب رہے ہیں وارلحل... رحمت اللہ تو علیکم و رحمۃ اللہ وبارکہ تیس نے علیکم ملی اللہ تمہیں سلامتی میں رکھے اللہ تم پر اپنی رحمتیں اتارے اور اللہ تمہیں برکتوں سے نوازے دے. کتنی دعا ہے اس میں شرمانا ہے نہیں مولٹا جہاں جا کے دعا کرتا ہے میرے پیسے دعا کرتے اپنے بچوں کو سلام کرو کہ بھی سب دعائیں کے لیے معصوم بچے جواب تک کہ والے کو سلام تو اپنے کو اپنے معصوم بچے کی دعا مل گئی تو کرو گے اور یوں کہتا ہیں جو آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اور خاندان کے لیے و برکتوں میں مالا مال کر دیتا ہے کرو گے سلام کرو ہر مسلمان کو سلام کرو اور مسلمان کو سلام کر کے اسے دو بھلی بات چار محبت سے سمجھاؤ سڑے تو نہ سونے تو غسلہ نہیں کرنے کا حکمت سے آپ بات یہ کرنے کی ٹھیک ہے کرو گے ہر مسلمان کو نماز جب آپ اور میرے بھائیوں اب جا ہی تو کچھ طے کر کے جاؤ یہ سلح ہے تمہارے ان بھائیوں کو اپنی راہ میں نکلنے کی توفیر دی اللہ ہمیں اور آپ کو تو بھی توفیر دے دے گا اگر ہم کچھ جس میں ارادہ کریں گے کیا کریں گے سچا ارادہ یہ انشاءاللہ کہتے اللہ کہ چھوٹ جانے والا ارادہ نہیں انشاء کہنے کا حکم تو ہے لیکن انشاءاللہ کہنے کا حکم کب ہے کہ آدمی دن میں کسی چیز کا پکا ارادہ کرے فیصلہ کرے اور فیصلہ کرنے کے بعد سب کہے انشاء اللہ کیا مطلب کہ میں تو اب پکا طے کر چکا ہوں لیکن مسئلہ میرے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا کرو گے yeah, yeah. اس کے لیے ہمارے دوستوں نے ہمارے جو بھائی ہیں احمد والے وہ یہ ہی سوچتے ہیں کہ یہ ہی جو واپس جانے والا تھی محروم نہ جائے وہ بھی کوئی نہ کوئی تختی پر ڈال کے جائے چلو ابھی نقدہ نقدی نہیں جاتے تو کم سے کم اتنا طے کر لو کم سے کم اتنا ابھی کسی کو نقدہ نقدی جانے کا دل میں بات آئی ہو تو ہو جاؤ ہمارے تو دکان بارہ کھول دیتے ہیں کوئی ودا نہیں ہمارے دکان بند کھلی بند کی ابھی گھاگ گھا ہے تو دے دیتے ہیں اگر ابھی کسی اللہ کے بندے کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ جماعت میں نقدہ نقدی میں چلا جاؤں تاکہ اللہ مجھے دین کی سمجھ دے دے اور میری آخت بھی بن جائے اور میری دنیا بھی بن جائے اگر کسی کے دل میں آتی ہو تو ایک, ایک منٹ دیتا ہوں کھڑے ہو جا جلدی سے کوئی بھی کھڑا ہو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے ہمارے پاس آ جاؤ ہے بیٹھ جا کا بندہ آ جاؤ بھائی کون کو صاحب کو ان کو نشا دے دو چیز ہے بڑے چیز ہے میری طرف بیٹھ گیا بیٹھ گئے کون آ رہا ہے اصو استغفار کرو کہ ایک بندہ اٹھا تھا پھر بیٹھ گیا کیوں تو آ جان دو اللہ ان کی جانوں میں مالوں میں ایمان میں آمان میں برکت نصیب فرمائے اللہ ان کی نسلوں کو اپنے دین کے قبول فرما رہے آؤ ہاں ہمت ماشاء آ جا آ جا اللہ قبل فرمائے اور کوئی ہے جلدی آؤ دیکھو ابھی ہم کو باون بجانے کا ہے اور چار بجے تہنے پہنچنے کا ہے تو اگر اللہ آخر میں پہنچا دے ہے کوئی اور آ جاؤ آ اور کوئی ہے ارے بھیج دو جلدی سے اچھا بھائی ایک اور آپ کو موقع دیتے ہیں اگر ابھی فوری طور پر نقدہ نقدی ہمت نہیں پڑتی کچھ کام کاج ہے دو پانچ پندرہ دن کا کام کاج ہنتا سے جانے کا سوچ رہے ہو تو ایک کام کرو آج بائیس ہے بائیس بائیس اپریل ہے آپ کو اگر ہم پندرہ مئی تک کا موقع دے دیں کہ پندرہ مئی تک تو چلو میرا خاص اللہ ان کو خوبصورت اللہ ہم اگر آپ ایک بات کہیں چلو پندرہ مئی نہیں چلو جون تک وقت دے دے تمہیں سوا سوا مہینہ کہ جون تک جو بھی بھائی اپنے راز سے تیار ہوں کہ جون تک انشاءاللہ اللہ چار مہینے کے لیے میں تیار ہوں ایسے خوش نصیب جو بھی بندے ہوں اور جن کے دل میں یہ بات آتی ہو جون چلو جون کے اینڈ تک دو مہینے مئی مہن اور جون یہ دو مہینے ہم آپ کو دیتے ہیں ان دو مہینوں کے درمیان میں جس اللہ کے بندے کو یہ اللہ سے امید بھروسہ ہے میں طے کروں گا میرا اللہ میرے آسان کر دے گا تو اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا اور انشاءاللہ شاء ہو جائے گا لیکن اللہ کے بھروسے پر اپنے آپ کو پیش کرو گے اللہ قبول کر لے گا لہٰذا وہ تمام ساتھی جو جون کے ان تک بھی چار مہینے جانے کا ارادہ کرتے ہوں تب آپ کی جگہ کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو شروع کرو کھڑے رہو آپ کی جگہ جون کے اخیر تک چار مہینے کی ترتیب بنانی ہے چار مہینے اللہ کے راہ جانا ہے اپنے اپنے جگہ پر کھڑے ہو جاؤ کھڑا جلدی کھڑے ہو جاؤ سوچو مت ہمارے پاس وقت مطلب کم ہے ایک دو منٹ میں آپ کی میں دوستوں تشکیل ہو جائے گی اور انشاء اللہ بھی دعا ہو جائے گی آپ کو کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو جاؤ ارے یہ تو ماشاء اللہ برداشت کاٹا ہے یہاں تو میرے بھائیوں جب نقد اتنے لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو ادھار میں تو اس کے ٹکنے چوکرے کھڑے چاہیے ہر بستی والوں ہم کہتے ہیں اللہ کے بھروسے میں پیش اپنے آپ کو کھڑا ہونا شروع کرو چار مہینے جانا ہے مئی اور جون ان دو مہینوں میں جب بھی اللہ آسان کرتے اپنی ترتیب بنا لو آگوں کھڑا ہوتا ہے اے جلدی کھڑا ہو جاؤ سوچو مت جو سوچت ہے وہ کھوت ہے اور جو بولت ہے وہ پاوت ہے ہاں حرکت تم کرو برکت خدا دے گا جو کھڑا ہوتا ہے وہی وہ چلتا ہے بیٹھے بیٹھے رہنے والا چلتا نہیں اور کھڑا ہو جاؤ آگوں کھڑا ہوتا अरे अभी तो मक्खन बहुत है दूध में बहुत छोड़ा निकला है मक्खन और खड़े हो जाओ और खड़े हो जाओ, जाओ। कैसे लिखने वाला क्या तीन है ये जो शादी खड़े इनमें से एक साथी इनके नाम लिखे ले इनकी जगह कहाँ रहती है वो निकले और कब जाएंगे वो लिख रहे और लिखकर वो पर्चा को भेज दें ऐसे हर गाले में बहु बहु बहु बहु हर, बहु हर हर हर के अंदर में जो जो साथी खड़े हुए हैं हमारे साथी जो जिनको तय किया हो वो खड़े होकर इनके नाम लिख ले अटा पता लिख ले और किस महीने में निकलने वाले है ये लिख करके पर्चा यहाँ तखत पर भेज दे जल्दी जल्दी ये काम कर ले एक साथी यहाँ खड़े हो जाए तीन साथियों का नाम लिख ले वालिक वालिकारीफ है और बीजू हजार खड़े होने चाहे खड़े हो जाए जून तक जिन साथियों का इरादा हो लिखाओ दिखा लिखाओ बैठे हुए फिर कह लिखा दो अगर अभी भी खड़े हुए अब लिखा दो खड़े हो لکھ کر کے پرچہ یہاں بھیجوا دو باہر کے حصے میں جو حضرات ادھر ادھر پھر رہے اندر کے حصے میں تشریف لائے انشاءاللہ بھی دعا ہوگی اللہ کے راستے میں جانے والوں سے گزارش ہے کہ ان انشاءاللہ اللہ سلام کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر عبادت خانے میں اپنا سامان وغیرہ لے کر تشریف لے جائے دو بجے ظہر کی نماز ہوگی اور زہر کی نماز کے بعد ان کے سامنے انشاءاللہ دوبارہ روانگی کی بات کی جائے گی اس لیے ابیر صاحبان اپنی اپنی جماعتوں کو لے کر کے عبادت خانے میں تشریف لے جائے. اچھا بھائی میں جو لوگ اس وقت جماعت میں جانے والے ہیں نقدہ نقدی جانے والے جو ساتھی ہیں اگر یہ دوری کے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ابھی اندر نہیں آئے وہ دور اپنی جگہ کھڑے ہو کر دوری رسی کے اندر آ جاؤ ہے کوئی رسی کے باہر جو حضرات جماعتوں میں جانے والے بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جائے اپنی جگہ اندر کے حصے میں آ جائے رسی کے اندر کے حصے میں آ جائے تاکہ مشاہدے میں بھی آسانی ہو جائے بھائی بھیجے جلدی بھیجا رسا دے دو رسا کر دو تاکہ جلدی آ جاؤ آؤں ارے پہنچ جگہ سہولت بھی آؤ جلدی آؤ بہت ہے بہت ہے آگے آ جانے مولوی صاحب آگے بیٹھو آؤ آگے آؤ بھائی تھوڑا تھوڑا ایک تو दो ज्यादा नहीं बहुत जगह बहुत जगह भी, थी थी। इस भी है। आओ, आओ। तो इस मजमे में इतना मजमा आ सकता है भेज दो जल्दी भेजो दो में जाने वाले आए बाकी ना चाहा घने घर है आने की जरूरत है किसी कैसे दूगा तो बताओ क्योंकि यहाँ बहुत जगह है यहां भी बहुत یہ پورا خالی پڑا تھوڑا راستہ کر لو اس طرح جلدی کرو نا جاؤ ارے دیکھو کرو ہاں بھی دوسرے کو بگاڑے کے چکر میں جلدی جلدی جا جگہ تشکیل ساتھیوں کے پرچے نہ پہنچائے ہو تو تخت پر پہنچا جائے بھائی جو بھی یہاں جما آئے گی مصابہ ہوگا یہ راستہ بالکل کلیئر رکھو بھائی آگے بڑھا دو ارے وہ بہت جگہ ہے بہت جگہ پوری حالی پڑی جگہ اچھا میں درست پڑھ لوں تو میں اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگو اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا دعا سے پہلے اللہ کی حمد و تعریف کرنا اور ضرور شریف پڑھنا اور دعا کے بعد ضرور شریف پڑھنا یہ دعا کے آداب میں سے ہے ہاں شروع میں اور اخیر میں ضرور شریف پڑھنے سے وہ دعائیں آسمان پر جاتی قبول ہوتی ہیں لہذا ضرور شریف پڑھا جائے اللہ کی حمد کی جائے اول اخیر میں اخیر الشریف کا اہتمام کیا جائے یقین کے ساتھ کہ اللہ ہماری دعا ضرور کا کرے گا دعا مانگی جائے اور دعا میں اگر رونا آئے تو رو لے نہ رونا آئے تو رونے کی شکل بنائے ان کو رو وہ علم تب کو کو اگر تمہیں رونا نہ آئے تو تم سے رونے کی شکل بناؤ تاکہ اللہ کو رحم آ جائے اور دعا کے نہ قبول ہونے میں ایک تو حرام کا لقمہ ہے اس سے بچنے کا طے کر لو اب تک اگر خدا خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر ہم سے ایسی حرکتیں ہو گئی ہیں اس سے معافی مانگ لو آئندہ کے لیے یہ طے کر لو کہ حلال کی روزی کمانی ہے اللہ نے ہر بندے کی حلال روزی طے ہے اگر بندہ حرام طریقے سے کمائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے چھوڑ دیتے ہیں لہذا حلال کمانا ہے حلال کھانا ہے اور حلال ہی رقمہ بچوں کو کھلانا ہے اگر ہم اپنے بچوں کو حلال لکما کھلائیں گے تو ان میں اللہ کی تا بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا گناہوں کے جذبات ختم ہو جائیں گے اور میرے بھائیوں دوسرا سبب اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑنا ہے کہ جب یہ امت اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دے گی بلائیوں کا حکم کرنا برائی سے روکنے کو چھوڑ دے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا ہاں حدیث میں صاف ہے مروف حکم جی کرتے رہو برائیوں سے روکتے رہو اس سے پہلے پہلے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو کروں چاہوں گا دوستو اب تک ہم نے اللہ کی دین کی محنت سے اپنے آپ کو بچایا اس پر تو توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے دیر کر لو کہ دین کی محنت بلائیوں کو دنیا میں پھیلانا برائیوں سے انسانوں کو بچانا اس کی محنت بھی کریں گے اور اللہ سے دعا بھی مانگیں گے کرو ان شاء اللہ اللہ غما تال اللہ کما کا اللہ کما رسم اللہ محمد وعلى آل محمد کما صلی ابراہیم تمیر اللہ على محمد وعلى آل محمد کما بارا ابراہیم والا اللہ علیہ کرنا ہماری خطاؤں سے تبدو فرماؤ بے عشق مولا مجرم ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں زندگیاں تیرے گناہوں ہیں ہم نے گزار دی ہیں تو, تو بڑا کریم و رحیم ہیں تو نے اب تک ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا ہے اب تک ہم معاملہ کیا ہے اگر تو ہمارے گناہوں پر پکڑ کر لے تو ہم میں سے کوئی زمین پر باقی رکھنے کے قابل نہیں ہے لیکن مولا جب تو نے اب تک ہمارے ساتھ اے اللہ ستاری کا معاملہ کیا اے اللہ, اے اللہ! موت دم تک قیامت میں اور میدان حشر میں معاف کر دے اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا تیرے شوا کون معاف کرنے والا ہے تو ہی ہمارا خالق ہے تو ہی ہمارا مالک ہے. ہے تو نہیں ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے اور تو نہیں ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا کیا ہے مولا جہاں اتنا گرم فرمایا اے اللہ اے اللہ ہمارے ساتھ گرم کا معاملہ فرما کر ہمیں اور پوری امتی مسلمہ کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے ہمارے امان کے اعتبار سے ہمارے ساتھ معاملہ نہ فرما اپنی رحمت کا معاملہ فرما معام فرما ہمیں اور پوری امر کو اپنے فل سے سب سے بڑا جم ہم نے محنت کو چھوڑا جس کی بلا پر ہمارے گھروں میں اہل گناہوں کی زندگی آ گئی اور تیرے ندی کی سنتیں رخصند ہو گئی اور احلّہ ہماری زندگی کے جذبات بدل گئے اے مولا تو ہمیں ماؤ فرما دے ہمیں ماؤ فرما دے اور ہمارے ناظیم کو معاؤ فرما ہمیں موت کے آخری دم تک تیرے نبی والی محنت میں لگے رہنے کی توفیل نصیب فرما لے. ہماری ہماری اہمت مجتما کی جان مال و صلاحیتوں کو اور ہمارے قیامت نسلوں کو تیرے نبی والے مقصد کے قبول فرما لے اے اللہ ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما ہمیں ایمان کامل نصیب فرما ہمیں یقین صادق عطا فرما ہدایت طیمہ نصیب فرما خلق مستقیم عطا فرما اے اللہ ہمیں تیرے دھیان والی نماز پڑھنے کی توفیع لطا فرما دے تیرے دھیان والی نماز تیرے نبی نماز پڑھنا ہمیں سکھا دے جیسے تیرے نبی نے نماز پڑھنے کو فرمایا ہے اے اللہ ایسی نماز محنت کر کے بنانے کی اے اللہ پڑھنے کی توفیع لطا فرما دے ہمارے نمازم اپنا دھیان نصیح فرما دے نماز سے اپنی زندگی کے مسائل کال کرنے والا ہمیں بنا دیں اے اللہ ہمیں سے نکال دے میرے نبی والے علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق مسیح فرما دیں۔ گمراہ کرنے والے انسانوں کی چنگلوں سے اے اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو تو نجات عطا فرما دیں۔ اے اللہ اے اللہ ہمیں سیرا مستقیم پر ڈال دیں۔ ہمیں تیرے پیارے حبیب علیہ السلاۃ والسلام کی پوری پوری اتباع کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور اللہ تو ہی اپنے فل و غم سے سنتوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے سنت کے خلاف جتنی چیزیں ہیں اس کی نظر ہمارے دل میں پیدا فرما دے ہمارے گھروں کو تیرے نبی کی امتوں کا گھر بنا دے ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول کو ایمانی زندگی کو ایمانی اخلاق کو ایمانی معاشرت کو اے اللہ ہمارے گھر میں تیرے نبی والی محنت کو اور تیرے نبی والی محنت کے لیے جان مال اور اپنے ہر محبوب چیز کے قربان کرنے کہ حوصلے اور جذبات کو مردوں میں عورتوں میں بچوں میں بڑوں میں سب میں تو پیدا فرما دے اور اللہ اے اللہ ہمیں اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی غلط زندگیوں پر سچی تک کی توفیق دے دے اے اللہ اس امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے اس کے خوف کو بدل دے اے اللہ اس امت کو حق پر حق محنت پر مشتم ہے فرما دے امت کے تمام طبقات کو دین ہدایت کی نصیب فرما دے, سب کو ہدایت فرما دے! اے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے اے اللہ تحض اپنے فضل و کرم سے اس مبارک محنت کو دنیا میں زندہ فرمایا اور ایک ایک جگہ تو ہی پہنچایا اے اللہ کو اس محنت کی حفاظت فرما اور اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اس محنت میں لگنے کی توفیق مسی فرما مقامی محنت کو بھی زندہ فرما اے اللہ ہمارے مقام میں مدین پاک کی طرح اے اللہ ار البستی میں اے اللہ دین کی محنت کو زندہ فرما دے ہماری مسجدوں کو تیرے پیارے نبی کی مسجد والے احمد سے آباد فرما دے اور اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق اذا فرما دے اے اللہ اپنے فضل و گرم سے اے اللہ اس دین کو پوری دنیا میں پوری حقیقت کے ساتھ پوری امت کا زندہ فرما دے اور اقوام عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے اے اللہ اقوام عالم کو ہدایت عطا فرما دے اے اللہ ہمارے اس ملک کے ایک ایک باشند کو ہدایت رسی فرما دے اے اللہ اس ملک کے ایک ایک باشند کو ہدایت رسی فرما دے اے اللہ انہیں تو اپنے دین کا مددگار بنا دے اور ہمارے قصور کو کوتاہیوں کو معاف کر دے الہ اپ اپنے فن کو گرم سے اللہ اپنے دین حق کو دنیا میں غالب فرما دے اور باطل کو تم محلوب فرما دے دنیا سے زیادہ آخر کا کیونکہ ہمیں نصیب فرما دے ہماری آخر کو تو بنا دے موت کے بعد کی الگاٹھی الگاٹھی کو تو آسان کر دے موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرمانے اے اللہ عل اے خاصمہ دل خیر فرما ایمان کے ساتھ ہمیں خاتمہ نصیب فرما ایمان ای کامل کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما اے اللہ وہ موتیں جو تجھے تمے راضی کرنے والی موتیں ہوتی ہیں اور جس سے تو راضی ہوا کرتا ہے اے اللہ ایسی اے مبارک موتیں جس سے تُو راضی ہو رہا ہو ہم تج سے راضی ہو رہے ہوں تیری مخلوق کے لیے ہدایت کے دروازے کھل رہے ہو اللہ ایسی مبارک موت ہمیں نصیب فرما اپنے حبیب کی دیار کی موت نصیب فرما اور اپنے حبیب کے صحابہ کے پڑوس میں جنت الفقی میں دخل ہونا نصیب فرما بولا دنیا بکتے بکتے دنیا بٹورتے بٹورتے گناہ کرتے کرتے دنیا کی محبت ان میں لے کر مرنے سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما خانوں کی موتوں سے حفاظت فرما ایکسیڈنٹ کی موتوں سے حفاظت فرما اے اللہ ناگہانی موتوں سے تو حفاظت فرما دب کر مرنے سے جل کر مرنے سے ڈوب کر مرنے سے زہریلے جانور کے ڈس کر مرنے سے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ موت جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں پناہ فرما ہمارے آپس کے توڑ کو زور سے بدل دے آپس کی عداوت اور دشمنیاں ختم فرما دے پیار اور محبت اور تیری نبی کا امتی بن کر جینا ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ ہم میں امت پڑھے کو زندہ فرما دے جتنے دین کی نسبت پر محنتیں جہاں صحیح ہو رہی ہیں اے اللہ اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما ان کی تو حفاظت فرما اے اللہ ان کی تو حفاظت فرما اللہ ہر محنت کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما ہمیں بھی تو اخلاص عطا فرما دے ہمیں بھی تو مقبول محبوب اللہ بدلو میں شامل فرما لے اللہ محنت کرنے والوں میں صفات دعوت صفات قبولیت صفات قرآن تو پیدا فرما دے اجتماعیت علوم پیدا فرما میں صحیح کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما واضح کلبہ وادت فکر تو پیدا فرما اے اللہ اپنی پکڑ سے اپنے آزاد سے تو ہماری حفاظت فرما اپنی پکڑ سے اپنے آزاد سے تو ہماری حفاظت فرما ہماری مساجد کی ہمارے مقادر کی ہمارے مدارس کی ہمارے دین کی دینی اداروں کی اور دین کی نسبت جو محنت ہو رہی ہے اس کی خود حسن اے کی عظیم محنت کی محنت کرنے والوں کی محنت کے شیو مراکز کی اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فلما ہر شریر کی شرارت سے ہر فکین کے فتنے سے ہر خلل انداز کی حر اندازی سے ہر بدن گاہ کی بدنگاہی سے اے معفر کی شرارتوں سے اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فلما اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فلما اے اللہ تو پوری پوری حفاظت ہر کام میں ہمارے انجام کو خیر فرما اے اللہ اس محنت کو قبول فرما کر اسے عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا دے ہر محنت کو گھر گھر میں اور ایک ایک فردت کی زندگی میں, زندگی میں زندہ فرما دے جب تک تو دنیا میں رکھے تری رضا والی تیری نگا والی زندگی نصیب فرما تیری ناراض کی والے کاموں سے تو ہماری حفاظت فرما اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما ہمارے سفر کو بے انتہا قبول خیر جو کر رہے خیر تیرے فرد و کرم سے وجود مایا ہو تو اس کی آبیاری فرما اس کی تو فرما اور ہم سے جتنی کوتا ہے اور بیشن ہوئے. اے اللہ کو فرما دے تیرے بندے تہراہ میں جا رہے ہیں اہل ان کے تو کو مدد فرما ان کی حفاظت فرما ان کے سفر کو آسان فرما الہ ان کے لیے ان کے خاندانوں کے لیے ان کی بستیوں کے لیے علاقوں کے لیے اے اللہ ہدایت کی راہوں کے کھلنے کا ذریعہ فرما نقل و حرکتوں کو غر فرما کر اسے عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما دے گھر میں ان کا تو خلیفہ بن جا سفر میں ان کا شادی بن جا اے اللہ یہ اے تیرے بندے جہاں کہی جائیں اپنے بندوں کے دنوں میں ان کی محبت ڈال دے اور اللہ اپنے علاقوں میں اے اللہ دین کو زندہ فرما دے دین کی محنت کو زندہ فرما دے مساجد کو ایزا امان مسجد سے تو آباد فرما دے پر اللہ ان کی تو آخر کے ساتھ بہترین تربیت فرما ایزا ان کی بہترین تربیت فرما ان کی کی تو فرما. کے اوقات کی کوئی حفاظت فرما نقص و شیسان کے بقر و فریض کی فرما امان میں اہلا جی لگا کر لگنے کی توفیق نصیب فرما اور ہر جگہ پر دعوت کے عظیم محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما حضور پاک علیہلات والسلام نے جو جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم سے مان کا ہمیں عطا فرما جن جن شروع سے آپ نے پنا چاہیے ہم پنا چاہتے ہیں ہمیں پنا نصیب فرما ہمارے مرحومین کی مقصد فرما اے اللہ ہمارے مرحومین کی مقصد فرما ان کی قبروں کو جنگت کا بھاگ بنا دے تی لیے کوئی مشکل نہیں ہے اہل ان سب کی تو پوری پوری مقصد فرما دے انہیں دنیا میں جب تک تو رکھے تیری رضا والی زندگی نصیف فرما دے اور جب ہماری وقت آئے ہمارے ایمان کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما اے اللہ ہماری جنتوں کو اے اللہ ہمارے خبروں کو تو جنت کا بھاگ بنا دے اے اللہ جہان کے عذاب سے قبر کے عذاب سے اے اللہ بے دار ذلت و رسوائی سے اور اے اللہ اے اللہ ہماری تو پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اللہ تیرے آج کے الہ میں ہمیں جگہ نصیب فرما تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے پاسر نصیب فرما آج کی شکایت ہمارے حس قبول فرما جب میں کوئی دوست حساب کے ہمارا داخلہ فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے نہیں مان سکے اپنے فرض و گلند رسی فرما جن تیرے بندوں اور بندیوں نے ہم سے دعا کے لے کہا یا لکھا یا وہ توقع یادگار ہیں اہل ان کی ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما حاجت بندوں کی جائز حاجت پوری فرما قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما مجلوبین کی حمایت فرما ظالمین کو سچی دوبا کی تو پھر نصیب فرما جن کے گھروں میں بے نکاحی اولاد ہے جوان بچے اور بچیاں ہیں اللہ ان کی ان کا بہترین انتظام فرما انہیں نئے سال جوان نصیب فرما بے اولاد کو نیک ایک اولاد نصیب فرما جن کی اولادیں ہیں اہل ان کی اولادوں کی ایمانی اخلاقی معاملاتی معاشرتی دعوتی ہر لائن سے تو بہترین طرز فرما جو بے گھر نے گھر نصیب فرما اہل جو بے گھر نے گھر نصیب فرما اے اللہ تیرے بندے تیرے گھر پر تیرے نبی کے روزے پر حاضر ہوئے ہیں عمرے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اے اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما لے اے اللہ کے بندوں کی دعا میں ہمیں شامل فرما لے اور اے اللہ ہمیں بھی تیرے گھر پر تیرے کی روزے پر بار بار رسیب فرما دے حضور سلاۃ نے جو جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں تو نصیب فرما دے جن جن شروع سے پڑا چاہیے ہمیں پڑا نصیب فرما دے ہر فرد امت کو اپنی نبی والی محنت کے لیے قبول فرما دے اے اللہ اے اللہ ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توقع فرما دے اے اللہ جتنے جتنی اسکیمیں خلاف دنیا میں سوچی جا رہی ہیں ان سب کو تو فیل فرما دے اے اللہ کو سب کو تو فیل فرما دے اور ان کی تدبیر ان کی تدبیروں کو انہیں کے ہلاکت کا ذریعہ بنا دے اور ہماری اور پوری انسانیت کی تو حفاظت فرما دے اہل ارمین شریفین کی حفاظت فرما اہل ارمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما وہاں وہاں کے مقیمین کو کے دین کی کے اپنے قبول فرما دین کا درد و فکر نصیب فرما پھر تیری نبی کے میں جیسے اس امت کی تربیت ہوتی تھی اے اللہ اور تفریح کا رضاء کو دوبارہ زندہ فرما دے تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو تو ارادہ کر لے گا اور کہہ دے گا وہ چیز وجود میں آ جائے گی اے اللہ اب کا ارادہ تو فرما دے ارے اللہ اے اللہ اس امت کی حفاظت کا فیصلہ فرما دے اور اس امت کو اے اللہ تیرے نبی والے مقصد پر لوٹانے کا ارادہ کر لے اے اللہ ہم نے جو مانگا ہو بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے نہیں مان سکے اپنے فضل و کرن رسیب فرما اس اجتماع کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما ان کی اولادوں کو قبول فرما انہیں اپنی شاعر شان بدلا تھا فرما ان کی بچوں کو ان کی نسلوں کو اے اللہ اپنے تو خدمت کے لیے قبول فرما ان کی ہر پریشانی کو دو فرما اللہ برکتوں سے مالا وال فرما حضور پاک علیہ السلات و السلام کی قربانیوں کے سطح میں ہماری قوم قبول فرما تو عالیم اور تمہارے تو رحیم اللہ تعالی ادا خیر خلق سیدنا محمد بھائی دیکھو جماعت پہ جانے والے ایسے ہی کٹے رہو